بسم الله والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات معزز دياري भाइयों اور جوبير دعوا سنتر کے دوحات اور متعاون حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسواں دور علمیہ شروع ہونے جا رہا ہے اس دور علمیہ کا جو موضوع ہے وہ موضوع آپ لوگوں پر مخفی نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسی موضوع پر آبزاد کے سامنے دور علمیہ منعقد کرایا گیا تھا اور وہ موضوع ہے شرح سننا امام بربھائی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کتاب کے شرح گزشتہ دورے میں بھی ہمارے فضل الشیخ بدیو الزما صاحب مدنی حفیظ اللہ نے کی تھی اور ایک دوسرے شیخ تھے وہ بھی انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی تھی اور چونکہ وہ کتاب ختم نہیں ہوئی تھی اس لیے اس بار کا جو دور علمیہ منعقد کیا گیا وہی وہ موضوع رکھا گیا کیونکہ وہ کتاب بڑی اہم ہے اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس کتاب کو دوبارہ پھر اس دور علمیہ کا موضوع رکھا گیا میرے بعد ساتھیوں امام مصیب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر امام نبی کفیر سے قول نقل کیا ہے کہ کی لا نار الجسم و و براحت کہ علم جو ہے یہ جسم کی راحت سے نہیں مل سکتا ہے علم کے لیے محنت ضروری ہے علم کے لیے مشقت ضروری ہے جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے وہ چیز بڑی آسانی سے ختم بھی ہو جاتی ہے اور جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے وہ چیز دیر پا ہوتی ہے تو علم حاصل کرنا یہ بنیاد ہے کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے یا ہر عبادت کی جو اصل ہے وہ علم ہے بغیر علم کے نہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکتا ہے طریقے سے اس لیے ہر عبادت کی اصل کیا ہے علم ہے لیکن اصل جو ہے علم نہیں میرے ساتھیوں علم کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ عمل ہے وہ سب سے اہم ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرے یہی یہ اصل علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ انسان جو علم حاصل کرے اس علم کے اوپر عمل کرے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری انسان کے لیے کہ آخرت پر ایمان ہو قبر کے اوپر ایمان ہو عذاب قبر پر اور اس طریقے سے قبر کی نعمتوں پر ایمان ہو موت پر ایمان ہو تو اصل موت پر ایمان جو ہوتا ہے یہ اصل مقصد نہیں ہے اس کا اصل یہ ہے کہ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے لیے انسان نے تیاری کیا کی ہے اس لیے حدیث کہ دراہتا ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا قیامت کب قائم ہوگی تو آپ نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے تو اصل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان پر بھی اس کے لیے انسان کی تیاری ہونی چاہیے تو الحمدللہ للہ سنجر کے ذریعے سے آپ لوگوں کو کتاب و سنت کا علم دیا جاتا ہے اور اس علم دینے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہل کو ختم کریں اور خود ہمارے اندر علم آئے اور اس علم کو دنیا کے اندر عام کریں اور الحمد یہاں پر صحیح علم آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے کیونکہ امام نے سیرین کا قول تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ دین علم ہے فن درو امن تاخون دین تم جس سے علم حاصل کرتے ہو انہیں تم دیکھو وہ کون لوگ ہیں تو علم حاصل کرنا ہے لیکن ان لوگوں سے جو کتاب و سنت کے صحیح وارث ہیں اور جو کتاب و سنت کے کتاب و سنت کے شیدائی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے اسی لیے الحمدللہ اس دور علمیہ کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو اہل علم ہیں اہل فضل ہیں اور جن سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم اس دور علمیہ کے لیے ایسے علما کو منتخب کرتے ہیں اور موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دعویٰ سنٹر کے ذریعے سے ایسے علم دیا جائے تو الحمدللہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور شیخ ہمارے تفریح بلا چکے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جو متعین ہیں اور جو دعات حضرات ہیں ابھی تک تشریف مکمل طور سے لوگ نہیں لا سکے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ بھائی علم کے لیے مشقت ضروری ہے علم آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے اور علم بہت ہی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے سال میں تین مرتبہ دور علم ہوتا ہے اور ہمیں ٹائم رکھا تھا پانچ ہے سوا سوا کا وقت لیکن ابھی تک جو ہے یعنی آدھے زیادہ لوگ سمجھ لیجیے لوگ آئے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور ابھی میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسے دورے کے لیے لوگ منتظر ہیں اور ان کو تلاش رہتی ہے کہ اس طرح کا دورہ ہو اور ہم اس میں اس سے علم حاصل کریں لیکن یہ چیز ان کو نہیں ملتی وہاں پر لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہاں پر دو دن کا مقصف دورہ ہوتا ہے اور جہاں پر کتاب و سنت کا علم آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے اس پر اللہ حقرامین کا بھی شکر ادا کریں ہم اور ساتھ ہی ساتھ دعویٰ سینٹر کا اور اس طریقے سے جو مشائق دور دراز تشریف لاتے ہیں اور تیاری کر کے آتے ہیں اور آپ حضرات کی اتیاس کو بجھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو علم دیتے ہیں ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس کتاب کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی نظر سے گزرا وہ کہتے ہیں کہ علم کے شرف کے لیے کافی ہے کہ علم کا وہ شخص دعویٰ کرتا جس کے پاس علم نہیں ہے اور جہالت کے آر ہونے کے لیے اور اس کی مذمت کے لیے کافی ہے کہ جو جاہل ہے وہ اس سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہے دنیا کے سب سے بڑے جاہل کو لے کر کے اور کہو تو جاہل ہے تو ناراض ہو جائے گا کہے گا نہیں میں جاہل نہیں ہوں کیونکہ ہر انسان یہ نہیں چاہتا ہے وہ جہالت کو اپنے نفس سے دور کرنا چاہتا ہے تو علم کے شرف ہونے کے لیے اور علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جو علم والا نہیں ہے وہ بھی دعویٰ کرتا کہ میرے پاس علم ہے اور جہالت جس کے پاس ہے جو دنیا کا نرا جاہل ہو اگر اس سے کہو تم جاہل تو ناراض ہو جائے گا اور وہ کہے گا میں جاہل نہیں بلکہ میں عالم ہوں کیوں اس لیے کہ جہالت نام ہی ہے ایسی جس سے ہر انسان برات کا اظہار کرتا ہے اور پوری جہالت نقص ہے ایک کمی ہے اور ایک عیب ہے جس سے ہر انسان اس سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہے تو الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کو یہاں علم دیا جاتا ہے اور اصل میرے ساتھیوں یہ علم ہے اور دیگر علوم صرف دنیا تک رہ جانے والے ہیں یہی علم آپ کو آخر تک پہنچائے گا اور آخر تک آپ کو لے کر کے جائے گا تو الحمد کتاب و سنت کی روشنی میں یہاں علم لوگوں کو دیا جاتا ہے اور جس کے لیے ہم مشکور ہیں اپنے فضل شیخ مدی الزما صاحب مدنی حبیض اللہ کے جنہوں نے تمام تر مصروفیات کے باوجود یہ اپنا وقت نکالا اور ہندوستان کے پروگرام ہونے والے تھے لیکن اس کے باوجود بھی شیخ نے اس پروگرام کو فوقیت دی کیونکہ علمی دورہ ہے اور ہندوستان کے پروگرام کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس پروگرام کو نہ دی اس پر ہم اللہ تعالی کا شکرا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے شیخ محترم کے انہوں نے اس پروگرام کی اہمیت کو محسوس کیا اور آپ لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں شیخ کسی تعارف کے محتاط نہیں الحمد للہ سے پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہے شیخ کے تعلق سے اور شیخ کے یعنی کسی کے سامنے کسی کی تعریف اور مد نہیں کرنی چاہیے ہمیں بس یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم شیخ کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کی عمر میں برکت دے ان کے علم برکت دے ان کے عمل برکت دے اور اس طریقے سے ان سے زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نائ فرمائے اور چونکہ زیادہ گزر چکا ہے ہم سب کے سب خود منتظر ہیں شیخ کے شیخ اپنی اپنے علم سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں انہی چند تمہیدی کلمات کے بعد بلا تاخیر میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم جو موضوع جہاں پر ختم ہوا تھا اس کے بعد اے اپنے موضوع کو آگے پڑھائیں تاکہ یہ کتاب بڑی بڑی ہی اہم اور علمی کتاب ہے اور اس کتاب کا پڑھنا یہ ایک اہلِ طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے عقیدے کی کتاب ہے اصل کتاب ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے اس لیے کتاب آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی موضوع بھی بہت اہم ہے اور موضوع جو آپ کے سامنے پڑھانے والے ہوگی الحمد للہ اہل علم ہیں اور اسی لیے میں نے ابن سیر رحمۃ اللہ نے قول پیش کیا تھا کہ دین علم فردر تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اس سے کما حقوق فائدہ اٹھانے کی توفیق نہ سنائے عام ابرال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهبه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه, ونفقه ونفقه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وقال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمع اللهم طهل قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسندنا من الجذب اللهم حبي بليل الإيمان وزينه في قلوبنا وَكَرِّهِ لَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصِيَانَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللهم زيننا بزينة الإيمان وَجَعَلْنَا خُدَاتَ مُهْتَدِينَ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علمين ينفعنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لذنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا اتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللہ انفعنا فانہ بما علمتنا ما علم تنا ما فاؤنہ ورزکن علم فاؤنہ گرامی قدر معزز علماء علمائے کرام دائان نظام آسمان توحید و کتاب و سنت کے درخشندہ سے اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے جس نے ہم کو اور آپ کو فتنے کے اس دور میں بھی کتاب و سنت سے محبت ادا فرمائی اور صحابہ اور سلف صارحین کے منہج کے مطابق صحیح دین اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سیکھنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ اولن اور آخراً ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص عطا فرمائے ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری دعوت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ سلف کی چھاپ پرتسم فرمائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم بتاریخ نو جماعتستانی چودہ سو سینتیس ہجری بمطابق اٹھارہ مارچ دو ہزار سولہ کو مکتب الجالیات جول کے زیر اہتمام اس خوبصورت حال اور روح پرور ماحول میں ہم جمع ہوئے ہیں ہندی دعات بالخصوص شیخ مختار اور شیخ تمیم اور دیگر اخوان کے تعاون سے اللہ کی توفیق کے بعد میں آغاز سے پہلے چند باتیں میں شیخ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان الدین امن و الصالحات الصاعت علاء المخیر میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو علم رکھتے ہیں اور علم سے تعلق رکھتے ہیں علم رکھتے ہیں علم سے محبت رکھتے ہیں اور علم کے مطابق عمل کرتے ہیں علم سے محبت اور علم کی طلب اور علم کے مطابق عمل وہ زمین کے سب سے بہتر لوگ ہیں اللہ نے ان کو کیا کہا علاء مخیر البریا اور وفیقرات یعنی روئے زمین کی سب سے افضل مخلوق کریم قسم کے لوگ ہیں پاک لوگ ہیں اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ جگہ الحمد ربرین ذلك لمن خشیہ ربا یہ کائنات کے سب سے افضل لوگ کیوں ہیں اس لیے کہ زال لمن الخشہ ربا اس لیے کہ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو اللہ سے ڈرنے والے سب سے افضل لوگ کائنات کے مغز ہیں یہ اتنے ہیں زمین کی خوشبو ہیں اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے کون سور فاتر احباد ادا تو حسر, و حسر و قصر. یعنی ما یکشیت مر سکھل علم یعنی اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی شاید آپ نے سنا ہے کہ حسن بصری وغیرہ کا یہ قول ہے اور شیخ الاسلام دمیا کئی احملہ وغیرہ نے نقل کیا کہ سب سے بڑا عالم کون اللہ اور دوسرے نمبر والم عمر اللہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا توحید کا علم رکھتا عقیدے کا علم رکھتا سب سے بڑا علم جس کا علم اللہ کے بارے میں جتنا کہہ ہوگا اس میں اللہ کا ڈر و خوف بھی اتنی ہی زیادہ ہوگا اور اس کی دلیل بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ حدیث رض عائشہ سے رضی اللہ تعالی اللہ یہ الفاظ بخاری کے ہیں کہ اللہ کی قزم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں دیکھیے آلم امداد دیکھیے تحبیر کتنی عصیم ہے تو جتنا اللہ کی توحید کا ہمیں علم ہوگا منحج کا علم ہوگا اتنے ہی در خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اندر اعمال ظاہرہ سے پہلے جو اعمال القلوب ہے اللہ ہمارے اعمال القلوب کو صحیح کرے دنوں کے اعمال جو ہیں محبت خوف خشیت انابت وغیرہ نمبر ایک نمبر دو جس علم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں یہ وہ علم ہے جس علم کا سب سے پہلا نقطہ ہے وہ اخلاص نہیں آتا یعنی جس طرح ہم کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں یہ کتاب علم کا آغاز جو ہوگا پہلا سبق وہ کتاب سے نہیں ہوتا بلکہ پہلا سبق علم کا کیا ہے کون بتائے گا الخلاص یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے یعنی جس طرح محنت کی ذریعے مشاکت کے ذریعے مشقت کے انسان کتاب پڑھتا ہے حفظ کرتا ہے سناتا ہے اسی طریقے سے علم کا سب سے پہلا نقطہ جو ہے اور آغاز جو ہے وہ اخلاص ہے اور یہ اخلاص عزیز ہے بہت قیمتی ہے من را فی عالبہ صرف فقد احتاج فقط احتیاط الاخلاص جس آدمی کو اپنا اخلاص نظر آ گیا جسے شیخ شیخ حضرت علی نبی طالب رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کچھ قول پیش کر رہے تھے اسی طریقے سے جو آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کے میں مخلص ہوں یا میرے اندر اخلاص کی کچھ خوشبو ہے میں ہوں میں جو ہے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ میں نے شیطان کو کہاں پہنچایا انا خیر من۔ یعنی جس نے اپنے اندر میں محسوس کر لیا کہ میں ہوں کچھ فقط احتاج اخلاص اخلاص اس کا اخلاص اخلاص کا محتاج کما قال اب القیم رحم اللہ فی يجتمع الماء والنار الفنا کماجت یعنی اخلاص اور تعریف پسندی دونوں جمع نہیں ہو سکتی جس طرح پانی اور آگ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یعنی ایک انسان مخلص بھی ہو اور تعریف کو پسند کرے میری تعریف ہو وہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے جس طرح پانی اور آنکھ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لیے امام شافی کا مشہور مقولہ ہے اور آپ لوگوں نے علم سے بل علم سے ہمیشہ سنا ہوگا سوال ہی نہیں نہ سننے کا کہتے ہیں کہ میں <تصفيق> چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے لوگوں کو میرے علم سے اللہ فائدہ پہنچائے لیکن میرا نام نہ آئے کہ امام شافی نے یہ کہا میری طرف نسبت نہ ہوں انگلیاں ماں شاہ بولے یہ بالبنان اشارہ نہ کیا جائے کہ امام شاہ بھی تو یہ سب چیز بہت قیمتی چیز ہے اور خاص اس وقت میں یہ چیز بہت ہی کم اقدار اندر ہے لہذا ہمیں سب سے پہلے علم سے پہلے اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی نیت کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یہ نبی کثیر کا جو قول شیخ نے پیش کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب وسلام میں جو پوری حدیث نقل کی اور سند کے درمیان میں یہ قول نقل کیا لائ طلب الحمت عجست حرام طلبی کے ساتھ علم حاصل نہیں ہو سکتا اسی بنبی کثیر کا قول ہے جسے امام ابن رجب الحمد لل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع العلوم, والحکم جامع العلوم والحکم پچیس پچاس حدیثوں کی شرح کی ہے نا اربعین نویم میں چالیس عدیث پھر دس عدیشوں کا اضافہ کیا اس میں لکھتے ہیں غور سے سنی اس بات کو اس پر میں نے تھوڑا غور کیا تھوڑی بات سمجھ میں آئی کہتے تہل منی فی نب لگو ملا مل نیت کا علم حاصل کرو یعنی کہا کہ نیت اخلاص اپنے اندر پیدا کرو تہل منی فی نب لگو میں نیت کا علم حاصل کرو نیت سیکھو یعنی محنت اور مشقت کے ذریعے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو کیونکہ یہ عمل سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے سفیان بن سعید بن الثوری جن کی وفات ایک سو ہجری کی ہے اگر حافظہ خطا نہ کرے فخا اور محدثین من ان کا شمار ہوتا ہے کہتے میں آلش تو سعید اشدیتی میں آلش تو سعید اشد میں تو سیاح نہ دہلی میں نہیں میں نے کسی بھی علم کو حاصل کرنے میں اتنی مشقت نہیں اٹھائی اور بڑی بڑی حدیثوں کے حفظ کرنے میں ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہوئی جو نیت کے اخلاص میں یعنی اخلاص نیت میں سب سے زیادہ ہمیں مشقت پیدا ہوئی کیونکہ اعمال جو ہے دل کے ہمیشہ عدل بدل ہوتے رہتے ہیں دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے زیادہ اللہ سے ڈر خوف اخلاص نیت اور تیسرے نمبر پر محنت مشقت اور علم کے لیے اہتمام ضروری ہے اور خالحباد الصلف تہ الم اللہ علم الوقار علم کے لیے جو سکینہ اور وقار پیدا کریں سکون اور اطمینان جس طرح نماز کے لیے آتا ہے ادا وقیمت اس طرح فلاں وعلیکم سکین الوقار فما رقم فصل الما خاتم فراطمہ جب نماز شروع ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ اطمینان اور سکون کے ساتھ سکینہ پیدا کرو اپنے جلدی نہیں ہونا چاہیے وقار کیونکہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہو اسی طرح یہ علم کا طلب کرنا بھی یہ اللہ کے عظیم ترین عبادت ہے اور اس کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے کیا مطلب یعنی جس طرح ہم نوافل اعمال کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں علم کے ذریعے سے ہم سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ سے سب سے زیادہ علم رکھنے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا نبی جان لو اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں تو علم جو ہے اللہ کی قربت کے بہترین ذریعہ ہے نمبر ایک نمبر وہ حدیث حضرت برين اللہ عنہ کی جو مشہور حديث ہے حديس خدسى تقر یا بندے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہم سے ان اعمال کے ذریعے جنہیں ہم نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے کیا مطلب ہوا اس کا یعنی فرائض کے ذریعے بندے سب سے زیادہ ہم سے قریب ہوتے ہیں اور فرائض میں اولین فرض کیا ہے علم ہے اللہ اکبر باب العلم قبل القول والعمل کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اسے علم کے ذریعے ہم سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوں گے علم اگر نہیں تو ہم توحید جان سکتے علم نہیں تو ہم رضو کر سکتے علم نہیں تو ہماری نمازیں درست ہو سکتی نہیں تو اس لیے یہ اللہ سے قربت کا ذریعہ بھی ہے یہ چند باتوں کے بعد ہم انشاءاللہ شاء اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے یہ شرحسنا جس کے معلف جو ہے امام پروہاری جن کا پورا نام اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ابو محمد حسن بن علی بن خلف البربہاری جو امام احمد بن حمر الرحمۃ اللہ علیہ کے پلامزہ کے پلامزہ ہیں جن کی وفات تین سو انتیس ہجری میں ہے جن کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم نہیں ہو سکی جس طرح دوسرے علماء کے بارے میں ہے یہ وہ آدمی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمنامی میں بھی عزت سے نواز اور یہ یاد رکھی اخلاص کی برکت یہ کہ بہت سارے علماء جب دنیا میں تھے تو دنیا ان کو نہیں جانتی تھی اب یہ بتائیے شیخ الاسلام ابن تعمیہ جس وقت دنیا میں تھے اس وقت ان کی کوئی شہرت نہیں تھی اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ان کی وفات کے بعد جو ان کی خدمات ان کے علم اور ان کے اخلاص کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو جو فائدہ پہنچایا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خلوص اور لاہیت اور علم کی برکت سے اللہ نے اس جزیر عرب کو خوب رشید سے پاک کیا اور شیخ محمد بن عبدالعاب رحمہ اللہ نے توحید و سنت کے ذریعے سے اس روئے زمین کو روشناس کرایا تو اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تعمیہ کی محبت لوگوں کے اور زیادہ بڑھا تو بسا اوقات آدمی چھپا ہوتا ہے اور اسے دنیا نہیں جانتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اثرات لوگوں کے دلوں میں قان کرتا دیر یا بدیر تو یہ ابو محمد الپر یہ وہ عالم ہے زندگی میں ان کی زیادہ شہرت نہیں تھی لیکن چونکہ حقبات پر جمنے والے حقبات کا اعلان کرنے والے اور حقی راہ میں مشکلات پر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو شہرت عطا فرمائی اور اس کتاب کے ذریعے جو بہت ہی مختصر اور ایک کتابچہ کی شکل ہے لیکن اللہ نے اس کے ذریعے بہت فائدہ پہنچا ہے اختصار کے ساتھ بھی بہت ساری چیزوں پہ شامل ہے اور میں نے یہ تعریف سنی اباسلف کے سے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے کلرو حروف ہو وکتور مانی کل لہروف و معانی الفاظ کم ہو لیکن معنی کے بحری ذخار الفاظ تھوڑے ہو لیکن اس میں معنی ہو جامعیت ہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتی تو جوام عل مجھے جوامل کلیم دیا گیا یعنی الفاظ کم لیکن معنی بہت زیادہ قرآن کے الفاظ تھوڑے لیکن معنی بہت زیادہ تو اس لیے بڑے عالم تھے اور ان کی اس کتاب سے امت کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا اور یہ کتاب عقیدہ اور منحص سے متعلق مستند اور دستاویزی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ شروع نام رکھنے کی وجہ اس لیے ہے کہ سنت یہ بداعت کے مقابلے میں یا سنت واجب کے مقابلے میں نہیں بلکہ سنت, سنت تو ہی اسلام اور اسلام ہے اسلام بھی کا معنی جس طرح توحید ہے اور اسلام کا معنی اللہ کے احکام کے سامنے جھکنا اور اسلام کے معنی سلامتی یعنی اسلام ایک طریقہ ہے ایک شریعت ہے ایک زندگی ہے اسی لیے سنت کی تعریف یہی کہ سنت تو حت طریقۃ المسلو کا میں نے تفصیل سے بتایا تھا شاہراہ وہ راستہ جس میں نشان چلتے ہوں اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی تعریف کی مکان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفا راشدین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے یہی سنت ہے جس کا تعارف اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو میں فرمایا سور توبہ کی آیت نمبر سو کیا ہے کوئی بتا سکتے ہیں احسنت جہر اللہ من صابقین اللہ تعالیٰ آپ کو صابقین میں بنائے وابقرین طب بحسان ایمان میں سبقت کرنے والے اعمال میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور جنہوں نے ان کے نقش قدم کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ میش رہیں گے یہ بہت بڑی بہت بڑی کامیابی تو جس شاہراہ پر مہاجرین اور انصار تھے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے یہی اصل اسلام اور یہی سنت ہے اور اسی سلسلے کی دوسری کڑی آج ہمارے سامنے ہے اس سے پہلے جس طریقے سے اسلام کے بارے میں صاحبہ صلب کے منہج کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں عقیدے سے متعلق منہج سے متعلق تو آج جو ہمارا در شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ رجم سے انشاءاللہ یعنی حل سنت والجماعت جماعت کا جو منہج جو عقیدہ ہے ان میں سے کیا ہے الرجم و حق ان رجم و حقن, حقن اس رجم کے بیان سے پہلے ایک اصول میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہلے سنت والجماعت جماعت کا کہ عقیدے کی جو تعریف آپ کو اس سے پہلے بتائی گئی عقیدہ جو عقد سے ہے اور عقد کہتے ہیں البرام و توسیع کو مضبوطی سے باندھنا چاہے ظاہری طور جیسے اقت الحب میں نے رسی کو باندھا یا اسی طریقے سے دل میں کوئی چیز جو گڑ جائے جس پر انسان کا یقین ہو وشواس ہو جو چیز انسان کے دل میں جاگوزی ہو جائے جس پر یقین جم جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ایمان کے ارکان ایمان باللہ اور ایمان بل اور ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر خیری خیری مشری عقیدے کا سب سے پہلا پارٹ کیا ہے ہمارا تعاون کیجیے مشارکہ کیجیے ایمان اور اس کے ارکان یہ بنیادی چیزیں عقیدے میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے ایمان اور اس کے ارکان نمبر دو میں تمین سب یہ سننا جما منغیر فل امور الحم نمبر دو عقیدے میں وہ باتیں ہیں اور وہ مسائل جن کے اوپر اہل سنت وال جماعت کا عمل ہے اور اہل سنت وال جماعت کی جو امتیازی شان ہے وہ مسائل اور وہ اعمال جو اہل سنت والجماعت جماعت کی امتیازی خصوصیت ہے جیسے طاعت ولی گل امر میں وقت کی اطاعت کرنا ولی امتیاز و من الخروج خروج سے الحاب سے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے سے رک جانا یہ عقیدے کا ہمترین حصہ ہے اس لیے امام احمد بن حمن اللہ کے زمانے اس بات پر اجماع ہو گیا تمام علما کا کہ حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا جائز نہیں ہے یا تک میں نے کہا بھی ہے اجتماع فخاؤ اہل بغداد یا اجتماع و بغداد امام انفاق اسلام لا نخرج الجائر لا اتق اتق اللہ نہ یعنی امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بغداد, بغداد کے بڑے بڑے فوقا جمع ہوئے اور کہاں کہ اسلام غریب ہو چکا ہے اور حق کی دبائی جا رہی ہے اور حکومت وقت جو ہے خلق قرآن کا فتنہ پیدا کر رہی ہے حق والے مستور اور محجوب اور کمروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں حق کی غربت سر پیٹ دی اور ماتم کر رہی ہے ایسے وقت میں خروج کرنا ہے بہاؤ کرنا ہے امام محمد بلحمل نے کہا اللہ سے ڈرو ان جانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اگر تم یہ انکار کرو گے تو اس کا فتنہ اس سے بھی زیادہ ہوگا تو اہل سنت والجماعت میرا موضوع وہ نہیں ہے میں بس صرف آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ اہل سنت وال جماعت کا کہ عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ ولی امر کی کرنا اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں کرنا اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے کے, کے اگر ضروری ہے تو تین شرطیں ہیں جیسا کہ اسے پہلے بتایا گیا یاد ہے یا نہیں پہلی چیز یہ ہے کفر میں یادہ کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کفرن بواہن کھلم کھلا کفر خلن خلن خلن خلن خلن کرتا ہو شخص یعنی غیر اللہ کی پرستش کرتا ہو شر کا اعلان کرتا ہو اعظب مندروں اور گرجوں کو تعمیر کرتا ہو اعوذ باللہ نمبر ایک نمبر دو اس منکر پر انکار کرنے کی قدرت بھی ہو مرام ان کو منکرن فری ہو استطاعت ہو قدرت ہو سیف السنان کی طاقت ہو اس کے پاس نمبر تین اس برائی کو روکنے کے بعد اس سے بھی بڑی برائی ہونے کا اندیشہ نہ ہو یہ اصول ہے تین شرطوں کے ساتھ یاد رکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو عقیدے کا دوسرا حصہ یہی یہ ہے کہ ولی عمر کی اطاعت اور حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں اور اگر ہے بھی تو یہ تین شرطیں یاد رکھیے اور اگر اس اصول پر دنیا ہوتی تو آج دنیا فتنوں اور فساد سے محفوظ ہوتی ہے اور رامنسلامی کا ہوتی یا علیہ یا عالمون اللہ پوری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے دنیا میں فتنے اور کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اس وقت خروج ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا حدیث میں اس سے پہلے بھی پیش ہوئی فتنة لا الا ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے گونگے بہرے فتنے ہوں گے حق بات کہنے والے نہیں ہوں گے حکمات سننے والے نہیں ہوں گے اور ایسے فتنے ہوں گے دخان یعنی دھواں کی طرح جس میں میں انسان قدم گھٹتا ہے لوگوں کا دل گھٹے گا لیکن انسان کو راستہ نظر نہیں آتا ہو يموت انسان کا دل مردہ جس طرح جسم مردہ ہو جاتا ہے یا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے السانفی عشد وقت سیف زبان کا فتنا تلوار کے فتنے سے زیادہ آخری وقت میں جو فتنے ہوں گے اس کی بنی وجہ اللہ کے نبی نے بتائی زبان کا غلط استعمال مظاہرات اعلان لوگوں کی خامیوں کو برسر عام بیان کرنا چیک و پکار کرنا صبر نہیں کرنا تو میرا یہ،, یہ بھی عقیدے کے اندر ہے اور اسی طریقے سے عقیدے کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اہل سنت و سے محبت کرنا اور بدعت اور بدتیوں سے بیزاری کا اعلان کرنا اور اسی طرح بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور نمبر تھری عقیدے میں یہ بات ہے کہ المسائل الفرعیہ یعنی المسائل التي تكون علما بارزا علام سنت وہ فقی مسائل جو اہل سنت وال جماعت کی امتیازی خصوصیت ہے یعنی ایسے وہ مسائل جو تو کہتے فقی مسئلہ ہے نماز سے تعلق ہے اس کا وضو سے تعلق ہے مسائل خفین سے اس کا تعلق ہے قصر سے تعلق ہے سفر میں قصر سے متعلق ہے فقی مسئلہ ہے لیکن یہ کہہ کر درگزر نہیں کر دیا جائے گا بلکہ پورے اسلام پہ عمل کرنا ہے الخلوف اس سلمی کیا تو اہل سنت والجماعت ان پورے اسلام پر عمل کرتے ہیں بالخصوص باطل فرقے جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی یکرقرآن فین القرآن اللہ جاوز ہے نا جر ہم قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلت نیچے نہیں جائے گا صحابہ کے فہم کے مطابق وہ نہیں سمجھیں گے تو سنت والجماعت پورے اسلام پر عمل کریں گے فیقی مسائل پر بھی عمل کریں گے صحابہ کے فہم اور عمل کے مطابق تو عقیدے میں تیسرے نمبر پر وہ فیقی مسائل بھی داخل ہیں جن کے اوپر اہل بیدات کا عمل نہیں ہے صحابہ سے مخالفت کرتے ہیں جیسے رجم کرنا جو ابھی مسئلہ ہے انشاءاللہ مسائل الخفین کہ روافظ کا کیا عمل ہے روافظ مسال الخفین پہ عمل نہیں کرتے دیکھیے عقل کیسی ماری جاتی ہے انسان اندھیرے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی جو اندھا ہوتا ہے نا دور اندھیر کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی دیکھیے اللہ نے ان کو عقل سے کس قدر محروم کر دیا کہ مسال الخفین کہتے جائز نہیں ہے لیکن پاؤں پر یعنی کھلے پاؤں کو نہیں دھوئیں گے بلکہ مسا کریں گے جب خفین ہوگا تو اس پہ مسا نہیں کریں گے یعنی خفین یعنی موزہ پہنیں گے تو اس پہ کے خیال نہیں لیکن جب اللہ نے کہا کہ پاؤں کو دھو اور اللہ کے نبی سلام و صحابہ نے پاؤں کو دھویا ہے حدیث میں تو پاؤں کو نہیں دھوئیں گے بلکہ پاؤں کھلے پاؤں پر مسا کریں گے لیکن مسال الخفین یعنی لیکن خفین پر مسا کے قائد نہیں تو یہ تیسرے نمبر پر وہ باتیں بھی ہیں اور اسی طریقے سے عقیدے میں چوتھے نمبر پر اخلاق و اہل سنت وال جماعت اہل سنت و کا اخلاق اور ان کا سلوک ان کے معاملات مثال کے طور پر جیسے نوازی قسم خان نے لکھا ہے بعد کتابوں میں غالباً قطفت سمر میں اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے یاد رکھیے ایمان اہل سنت و جماعت کے اصول میں یہ بات داخل ہے کہ ان کے دل ایمان والوں کی طرف سے صاف اور ستھرے ہوتے ہیں دلوں کی صفائی اور دنوں کا غل اور حق حقن سے پاک ہونا یہ بھی اہل سنت والجماعت جماعت کے اصول میں یہ بھی یقینا کا حصہ ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے حشل کی آیت نمبر مہاجرین اور انصار کا تعارف کرایا علی فخر ولیما مہاجرین کون ہیں ان کے کی صفات کیا ہیں آپ بھی عائد میں پڑھ لیں اور انصار کیا ہیں اور انصار کے صفات کیا ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو صحابہ آئیں گے جو مہاجرین اور انصار کے بعد جو ان کے پیروکار آئیں گے ان کے صفات کیا ہیں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا اس کے بعد ولی اخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین ربنا إنك رؤوف رحیم آپ نے غور پر اللہ نے جو دعا سکھائی ہے کہ اللہ ہمیں اولین سے محبت ادا فرما جو ساتھ اہل سنت وال جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ایمان پر ان سے محبت ہو ایک اور ان کے لیے دعائے خیر ہو دو نمبر تین ان کے بارے میں حسن سن ہو اچھا گمان ہو لیکن اہل بیداد کیا کہتے ہیں سابقین سے نفرت کرتے ہیں ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اول یہ سمت کے بعد میں آنے والے پہلے لوگوں پر کیا کریں گے لانتان کریں گے باللہ تو ان سے محبت ان کے لیے دعائیں خیر اور ان سے حسن فن اور یہ دعا کرنا کہ موجودہ جو ایمان والے اللہ ہمارے سینے کو کینے سے پاک کر یہ بھی عقی کا اہم ترین حصہ ہے جب تک ہمارے دل پاک اور صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک محل سنت وال جماعت کی صف میں جگہ نہیں پا سکتے جب تک کہ ہمارے دل پاک صاف نہیں ہوں گے اہل سنت والجماعت جماعت کے اندر ہماری انٹری نہیں ہو سکتی یاد رکھیے تو یہ عقائد میں یہ بات ہے اہل علم نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں تو ہمارا جو سبق ہے وہ رجم سے اور میں نے بالخس یہ رکھا تھا کہ یہاں سے ہم شروع کریں گے اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور یہاں پر تھوڑی مجھے تفصیل کرنی تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں خلاص ادا فرمائے اور اللہ ہمارے اندر علم کی حرص اور رغبت اور صحابہ اور سلب کے منہج کے مطابق علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فکر سے فرمائے ہمارا جو سبق ہے وہ ہے رضم نمبر ہے یہ اصل میں نسخے الگ الگ ہیں دو نسخے ابھی ہیں شروع سننا کہ کو وقت نہیں تھا بتانے کا ایک نسخہ تو خالد ردادی جو ہمارے استاذ ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ یعنی اور دوسرا نسخہ جو شیخ جمیزی کا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے شیخ عبد الرحمان بن احمد الجمیزی جو ہے تو تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے تو رجم ہے رجم سے انشاءاللہ ہماری اللہ ہماری گفتگو اللہ رجم کسے کہتے ہیں رجم کے معنی کیا ہوتا ہے رمیج بالحجارہ رمیولہ میں پتھر سے کسی کو مارنا اور یہاں رجم سے مراد کیا ہے رجم سے مراد شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو اسے پتھر سے مارا جائے یہ شریک قانون ہے اسلامی لو ہے اور قرآن و سنت کے اصول میں یہ بات داخل ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے باقی یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اوبئی بن کعب حد بن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے اوبئی بن کعب زید بن ثابت اور بعض صحابہ کے ذریعے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فضل الباری میں یہ روایت پیش کی ہے کہ یہ ان کے ایک صحیفے میں یہ آیت من الکالم شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو اسے کیا کرو سنگسار کرو پتھر سے مار مار کر ہلاک کرو یہ اللہ کی طرف سزا ہے یعنی اس کا حکم باقی ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے قرآن کی جو آیات ہیں وہ چند چیزوں چند حقائق پر ہیں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہات محکم اور متشابہات متشابہات وہ آیت ہے وہ ہما المطابل ہوں اللہ جس کا جن کے معنی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ایک نمبر دو جیسے اللہ تعالی نے بعض صورتوں کے آغاز میں علی فلاں علی فلاح امسعت علی فلام مراد یہ وہ معنی ہے یہ وہ حروف ہیں جن کے معنی کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ کسی صحابی نے صحیح صنعت کے ساتھ اس کے معنی بتائے تو یہ ما یعلم اللہ نمبر ایک نمبر دو اللہ کی اسمہ و صفات جو اللہ نے بیان کیا ہمیں معلوم ہے اور جن ناموں کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہمیں معلوم ہے لیکن بہت سے اسماں و صفات ہیں جن کا علم اور طبیف علم لگئی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نمبر دو کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی چار صورتیں نمبر ایک قرآن کریم کی تفسیر کی چار صورتیں نمبر ایک لائے الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے نمبر دو علماء جانتے ہیں کیا ہے علماء جانتے ہیں جیسے بہت ساری ایسی آیتیں ہیں ہم نہیں سمجھتے لیکن ان کی مہانی کو علماء جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے کتاب سنت کو پڑھا اور سمجھا ہے. ایسا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے فاترس سماوات کا معنی نہیں سمجھ میں آتا جا سمانی یہاں تک دو دیہاتی آئے اور انہوں نے کنویں کا مسئلہ پیش کیا ایک آدمی نے کہا کہ یہ کنواں میں نے کھودا ہے دوسرے نے کہا کہ میں نے کھودا ہے تو ایک نے کہا انفتر تو ہا. دوسرے نے کہا انا ابتدا تو ہاں ایک نے کہا نہیں میں نے اس کو کھودا ہے دوسرے نے کہا نہیں میں نے آغاز کیا ہے یعنی فطر کے معنی ہوتا ہے آغاز کرنا بغیر کسی سابق نمونے کے بغیر سیمپل کے کسی چیز کو وجود وجود کرنا تو یعنی قرآن کی وہ تفسیر جسے علماء راسخین جانتے ہیں بہت سے ایسی آئےتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے علماء کے پاس جانا پڑے گا نا وہی راجام عمر بھی اللہ نے فصل و حلدی کی تم لاتا علم آخری نمبر تین تفسیر یا علم عرب سمجھتے ہیں عرب کلام میں جو عرب عربی زبان جانتے ہیں اور عربی کلام کی بلاغت اور فصاحت اور اسلوب سے واقف ہیں وہ اس کی تفسیر سمجھتے ہیں اب مثال کے طور پر حضرتہ کا یہ قول ہے لا یق القرآن کل حتى يرى للقرآن وجوہ كثيرا او نواز او کا مفال کوئی آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا جب تک قرآن میں ایک علم ہے الفاظ ایک ہی ہیں لیکن ہر جگہ معنی الگ الگ ہے مثال کے طور ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگ شاید آپ کے آخرے سے اوپر نہ جائے بات مثال کے طور پر لفظ لفظ کا استعمال ہے اللہ نے کہا وہ جال لا لباس رات کو ہم نے لباس بنائے کس معنی میں سکون کے معنی میں نیٹ کے معنی میں نمبر ایک نمبر اللہ نے کہا سر حق اب حق اور باطل کو مت ملاؤ یہاں کس کے معنی میں خلط کے معنی میں خود مٹ کر اختلاط حق اور باطل کو مت ملاؤ اور اللہ نے کہاں لباس الکھمان تم مرد عورتوں کے لیے لباس اور عورت مرد کے لیے لباس یہاں عورتوں اور میاں بیوی بی کے ملاقات کے معنی میں جمع کے معنی میں الفاظ کے معنی عرب جانتے تو عربی زبان سمجھنا جو ہے ضروری ہے نمبر چار لا جہالت ہی نمبر تین نمبر چار قرآن کریم کی وہ آیات کہ کوئی آدمی معذور نہیں ہو سکتا معذور کا مانا یعنی کہ جہالت کے ذریعے معذور ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے بھائی سن فاطح کا ہر آدمی سمجھتا ہے اللہ رحمان میں کسی تشریح کی ضرورت ہے اللہ رحمان رحیم ہے محل کے مدین تو یہ چار چیزیں ہیں کہ اللہ قلام کوئی نہیں جانتا علماء عراسقین جانتے ہیں عرب سمجھتے ہیں اور کوئی آدمی معذور میں نہیں ہوتا تو قرآن کریم کے جو احکام اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جہاں صحابہ اور سلف کا منہج جاننا ضروری ہے وہی عربی لغت کا جاننا ضروری ہے اور اہل عرب کے اصلوں کا جاننا ضروری ہے یہ جو رجم ہے جو بحث ہمارے درمیان ہے یہ عرب کلام میں بھی استعمال ہے اور اس سلسلے میں کئی روایات بخاری وغیرہ کی میں اختصار کے پیش نظر میں اس میں داخل ہی ہونا چاہتا اللہ رب نے الردانی مرد, زانی مرد اور زانی عورت کے لیے سزا رکھی ہے رجم اور یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی اور صحیح الجام میں لہدام خیر من مین ترو اربئی اللہ کی حد کو جاری کرنا اللہ کی سزا جو اللہ نے ایک رکھا ہے اس سزا کو مجرموں کے اوپر نافذ کرنا چالیس دن کی مسلا بارش سے بہتر ہے کیوں مطلب بارش کے ذریعے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے ایک نمبر دو زمین سے پودے اگتے ہیں نمبر تین اس کے ذریعے سے اللہ جو خزا دیتا ہے اس غزہ کو کھا کر انسان کا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے تو اللہ کے حد کو جاری کرو گے تو اللہ آپ کے دلوں میں زندگی ادا کرے گا ایمان کی زندگی نمبر دو اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوگا ان اللہ یہ صاحب السلطان مالا یہ صاحب القرآن یعنی اللہ تعالیٰ ڈنڈے سے بادشاہ کے ڈنڈے سے وہ کام لیتا ہے جو بس اوقات قرآن سے نہیں لیتا مجرموں کے لیے ڈنڈا چاہیے اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی سورت الحدیب اور اللہ نے فرما ہم نے لوہا نازل کیا فی باس شدید جس میں قوت نہیں ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے تو اس لیے قوت بھی ضروری ہے طاقت بھی ضروری ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوگا لوگ جرم سے باز آئیں گے نمبر دو نمبر تین جس طرح بارش کے ذریعے غذا ہوتی ہے اور انسان زندگی سکون سے گزار کھا پی کر مجرموں کو جب سزا ہوگی اور اللہ کے قانون پر جب لوگ عمل کریں گے سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی تو یہ رجم ہے اور اس رجم سے متعلق چند حدیثیں ہیں بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے ابن عباس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور جمعہ کے خطبے میں یہ بات پیش کی ایوہا الناس ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق اے لوگو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا کتاب بخاری اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی وکان اور اللہ نے جو آیات نازل کی ان میں سے رجم کی آیت بھی ہے وَعَيْنَاهَا وَعَيْنَاهَا ہم نے رجم کی آیتیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمبر ایک نمبر دو ہم نے اسے سمجھا بھی پڑھا بھی اور یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب قرآن سیکھتے تھے تو پڑھتے بھی تھے اور سمجھتے تھے اور وہ آئینہ یعنی اس پر عمل کیا یعنی اس کی حفاظت کی پڑھا بھی سمجھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا سبحان اللہ اور پھر کہتے ہیں کتاب اللہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگ برپا ہوں گے جو فتنے کے شکار ہوں گے اور ایک فتنا پرور کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ ہم قرآن میں رجم کی آئے تھے نہیں جانتے ہیں سبحان ال دیکھیے یعنی مومن آدمی کا ایمان اور علم بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے فراست ادا کرتا ہے حضرت وحمر کے بارے میں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے بخار مسلم کی تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نفل محدیہ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالی الہام کرتا تھا لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے میری امت میں اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ کون ہوگا یعنی <تصفح> اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالی الہام کی اور اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قرآن کریم کی قرآن کریم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ نے بسن فرمایا اور ان کی رائے کی تائید میں اللہ نے آیات نازل کی کہیں تین مقامات پر کہیں چار مقامات پر کہیں مقامات, مقامات پر میں اس کو بھی نہیں پیش کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آنے والے وقت میں ایک شخص آئے گا اور کہے گا ہم کو نہیں مانتے فریدن خدان صلی اللہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اللہ کے اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے معلوم ہے رجم پر عمل کرنا فرض ہے رجم پر عمل کرنا مجرموں کو سزا دینا فرض ہے جہاں اسلامی حکومت ہو جہاں اسلامی قانون ہو جہاں باغ ڈر ہاتھ میں ہو ہر زید بکر اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو کیا کہ ورجم و خقون اللہ منزنا عیدا اخ سینہ عیدا کامت البینہ اول احتراب اول ہی رزم جو ہوگا شادی شدہ مد عورت پر تین طریقے سے یا تو چار گواہ ہو آئینی گواہ ہو یا وہ مجرم خود اعتراف کرے کہ میں نے جرم کیا جس طرح مایز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا اور عامدیا عورت نے اعتراف کیا رضی اللہ عنہ یا یہ کہ عورت حاملہ ہو اس لیے کہتے ہیں حضرت تومر ابوداؤد کے وہ لولا خشید واہ رشید واہد احمر اس بات کو یاد رکھی ابو داود کی روایت کے ساتھ پہلی جو بات پیش کی وہ کہاں گیا ہے بہاری ابو داؤد کی کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا کہ لوگ آنے والے وقت میں کہیں یہ نہ کہیں کہ عمر نے جو ہے قرآن میں اضافہ کر دیا اگر اس بات پہ خوف نہیں ہوتا تو میں قرآن میں اس آیت کو لکھ دیتا کہ شادی شدہ مرد عورت کے اوپر اللہ نے جو سزا رکھی وہ کیا ہے رجم کرنا شیخ ہو شیخ ہو شیخا اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جیسا کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے رجم کی آیت جو ہے صحیح الرجم وہ میرے تکیے کے نیچے تھی صحیح تکیے کی نیچے تھی یعنی صحیح ہے تو رجم فی صحیف تحت السا تھا یعنی میرے تکیے کے نیچے رجم کی آئے تھے یعنی یہ اتنی اہم تھی کہ ہم تکیے کے نیچے رکھتے تھے تاکہ ہم اللہ کے اس حکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں لوگوں کو بتائیں جس طرح سے عبد اللہ بھی نمبر کی روایت ہے کہ جو آدمی کوئی اہم بات کسی کو بتانا چاہتے ہو اور وسیعت کرنا چاہتا ہو تو اللہ وسیعت و مکتوبۃ مسلم شریف کے تیسرے چاہیے کہ اس کا کیا؟ اس کے سر کے نیچے ہو تو یہ اتنی اہم چیز تھی کہ میں نے اس آیت کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اللہ اللہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رجم کے اوپر تمام صحابہ کا اجما طابعین اور تباہب خیر القرون کے مسلمانوں کا اجماع ہر دور ہر زمانے میں مسلمان اس پر متفق رہے سوائے خوارش کی. سوائے خوارش کے اور معتزلہ میں بھی دو طبقہ ہے جیسا کہ قادیا یاد وغیرہ نے کہا متضہ میں بھی کثیر تبقہ رجم کا قائل تھا سوائے چند لوگوں کے جیسے نظام اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے انہوں نے رجم کا انکار کیا اور اس سری میں نام لینا بہت ضروری ہے بغیر کسی معذرت کے اس ہندوستان کے اندر جس نے رجم کا انکار کیا اور جس نے حقیقت رجم کتاب لکھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہمارے کہا کرتے تھے ڈاکٹر سید عبد الحفیظ امن کی نفی آدھی آم آپ فی جو اس دنیا میں اندھا ہوگا واخرت میں بھی اندھا ہوگا کہاں کرتے تھے کہ جس کا قلب جو ہے تاریخ اور سیاہ ہے اور اللہ کی رضا خشنودی نہیں ہے اور ہندوستان میں بھی اگر اس کی نیت میں فساد ہے اور اخلاص نہیں ہے تو چاہے مکہ میں پڑھ لے مدینہ میں پڑھ لے چاہے دکتور بن جائے پی ایچ ڈی بن جائے امام وقت بن جائے اس کا قلب تاریخی رہے گا میری مراد ریت اللہ سبحانی کی ہے جن کے لڑکے کے ساتھ میرا بہت اچھا خاصا وقت گزرا ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں میں ان واقعات کو نہیں بیان کرنا چاہتا بلکہ میں وہاں تک پہنچا جس ادارے اور جس جامعہ میں یہ شیخ پڑھایا کرتے تھے کیرل کے اندر شانتا پورم بہت ساری باتیں میں جانتا ہوں یہ شخص عرض کا انکار کرتا میرا ساتھی تھا کا بھی انکار کرتا تو اس آدمی نے حقیقت رج میں کتاب لکھی جبکہ یہ قرآن کی آیت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور بخاری کی حدیث ہے ساری چیزیں لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کا انکار کیا خوارش کے نقشے ختم پر چلا خلاص کلام میں کہنا چاہتا ہوں آج سنت وال جماعت کا قیدا ہے اگر کوئی کتاب و سنت کے دلائل کو سمجھنے کے بعد اگر رجم کا انکار کرتا ہے آپ پڑھ لیجیے شخص علی فوزان اور فتبہ قرآن کی کسی عائد کا انکار کرتا ہے حق بات سمجھنے کے بعد تو وہ کافر ہے اگر شبہ ہے چاہے وہ تعویل ہو جہالت ہو یا تخلید ہو تو جب تک کہ وہ شبہ ہے جہالت ہے اس کو علم دیا جائے گا اور اگر تو کسی کی تقلید کر رہا ہے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ قرآن کیا ہے پوری ہونے کے بعد وہ آدمی کافر سمجھا جائے گا اسلام سے خالی سمجھا جائے گا میں وقت مفتی وقت فاضی وقت علماء وقت اس کو کافر کہیں گے ہر سید بکر کو مشین نہیں ہے مشین دبائے ہاں یہ کافر ہو گیا یہ بات بھی جان لیجیے خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عنایت اللہ سبحانی نے اس میں کا انکار کیا اور اللہ کا فضل و شاہدوں ملا خود اس کا شاگرد جس نے اسے علم حاصل کیا اور جس نے آنکھیں کھولی اس نے خود اپنے استاذ کے خلاف <سؤال> کتاب لکھی الحمد لہذا نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا لہذا جو حدیث عبداللہ بن بنساد وغیرہ کی سے پہلے پیش کی گئی کہ آخری زمانے میں انکم نکم فی زمان کذیر الفقا قلیل الخطباہ قليل سوالو كثير المعتو العلم فيه خير العمل فيه خير من العلم وصيات من بعد زمان كثير خطباء وخليل الفقهاء كثير سوالو قليل المعتو العلم فيه خیر من العمل اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ روشن ترین زمانہ ہے کہ دین کے سمجھنے والے زیادہ ہیں اور تقریر کرنے والے بولنے والے بکنے والے کم ہیں سوال کرنے والے کم ہیں اور خرچ کرنے والے زیادہ ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کے سمجھنے والے فقیر لوگ کم ہوں گے اور پڑھنے والے کتورا قرآم کلر فقا ہو یہ روایت بھی ہے حضرت دلوقت. یعنی پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور سمجھنے والے کم ہوں گے سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے اور خرچ کرنے والے لہذا اس زمانے میں علم کی فضیلت عمل سے زیادہ ہے ایسے وقت میں لوگوں کو چاہیے کہ صحیح علم اور زیادہ حاصل کریں اور آج کیونکہ علم بہت زیادہ ہے لہٰذا علم کے مقابلے میں عمل کی فضیلت زیادہ ہے علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے لیکن نصبہ میں فیصد کا فرق ہے یعنی آخری زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ فتنے کا وقت زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں یہ آپ علم کے لیے کو سمجھنے کے لیے آئے اللہ کی قسم آپ کی حیثیت آسمان کے تاروں کی ہے اور آپ جہاں بھی یہ علم پھیلائیں گے جس طرح آسمان کے تاروں سے روشنی نظر آتی ہے لوگوں کو راستے معلوم ہوتے ہیں آپ کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستے معلوم ہوں گے لہٰذا آپ اس پر یقین کی دیئے کہ یہ رجم حق ہے اور اس سلسلے میں امام ابن عبد البر امام عبد البر نے استعار میں اور اسی طرح علامہ بوسیری نے اتحاد ال می ال الخیر میں بھی نقل کی یہ روایت حضرت ابن عباس سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ حضرت عمر نے خطبات تو دیا اور بتایا کی رجم کی حق ان رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکرین اللہ کی نبی نے رجم فرمایا مائز پر اور آپ صلی اللہ حکم کیا عورت پر اور آپ صلی اللہ حکم دیا انہیں اس کو کہ وہ عورت یہ اس مرد کی جو بیوی بی ہے اگر یہ قوال جرم کرے تو اس کو سدا تو جیسا کہ بخاری مسلم میں حضرت اور زید بن خالد الجہنی سے جو روایت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور شکایت کیا کہ اے اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ فرمائیے اور دوسرے نے کہا کہ یا نبی اللہ ہمیں ضرور فیصلہ فرمائیے میرا لڑکا اس کے اوپر اس کے گھر میں مزدوری کرتا تھا اور اس کی بیوی کے ساتھ سینا کیا مجھے بتایا یہ گیا کہ میرے لڑکے پر رجم ہے یعنی پتھر سے مار مار کے ہلاک کیا جائے گا ففت تو ففت ادئی ہو بے میات مجھے بتایا گیا کہ عام لوگوں نے دیا چنانچے رجم کے مقابلے میں میں نے سو بکری اور ایک لوڈی آزاد کر دیا پھر میں نے اہل علم سے پوچھا اہل علم نے کہا کہ نہیں تمہارے بیٹے کے اوپر جو ہے جلد و میاں تقریب و عام یعنی سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے کیا, کیا جائے گا جنا وطن کیا جائے گا اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا کیونکہ یہ شادی شدہ ہے کہا کہ یا نبی اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ نے کہا نفسی کی قسم کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ضرور بھی ضرور اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کروں گا یہ رجم کو اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کتاب اللہ کیا امل ولید ردن علی یہ لوڑی اور بکری جو ہے لوٹا لیا جائے گا اور آپ نے فرمایا کہا جلد میاں تیرے بیٹے کی سزا یہ ہے کہ سو کوڑے بھی مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا اور اس میں بھی اخلاف ہے کہ عورت کو جلا وطن کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا یہ علمی بحث ہے فکر سے اس کا تعلق ہے لیکن علم صحیح خولیہ ہے کہ مرد کو جلا کیا جائے گا اگر عورت کے لیے ماحول ایسا سازگار نہیں ہے تو کہاں کہ تیرے بیٹے کو جلا وطن کیا جائے گا اور عورت کے بارے میں کہا اگ دو یا تارافت فرجمہ جاؤ اس کی عورت کے یا اتحاد فر جمع اگر اس کی بیوی اعتراف کرتی اسے رجم کرو چنانچہ اس نے اعتراف کیا حضرت اس نے اس کے پر رجم کا حد نافذ کیا کہنا اصل یہ ہے کہ رجم ثابت ہے جس رمایت اسلم پر غام عورت پر اور اس مزدور یا وہ شخص جس کی بیوی نے زنا کیا تھا یہ تین واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نافذ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں اور رجم رسول اللہ صلی اور علیہ بکرین اور رجم نباد ہم نے اس کے بعد رجم کیا کہا اور سن لیجیے حضا مما لامی یعنی لا یہ ان مسائل میں سے جن میں صحابی اشتہاد سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہا کہ فی آخری قوم خری زمان قومن سبحان اللہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رجم کی تقسیب کریں گے انکار کریں گے دجال کا دجال کا انکار کریں گے میں ان سفار کو الٹنا نہیں چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے پردہ نشیل لوگ ہیں جو دجال کا انکار کرتے ہیں نمبر دو وسیق زبو شم سے مغرب یہاں اور اس حدیث کا بھی انکار کریں گے کہ سورج کہاں سے نکلنا ہے مغرب سے نکلے گا تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آگے کہا, کہا کہ ایسے لوگ ویک زیب انقب قبر کے عذاب کا بھی انکار کریں گے حیدرآباد کے لوگ اگر ہوں تو ان کو پتا ہی ہوگا کہ میرا خاص وقت اس میں تقریباً دو تین گھنٹے ڈھائی گھنٹے کی میری گفتگو ہوئی ہے بنجارا ہلس میں بڑے بڑے لوگ سفید پورش لوگ آئے تھے بحث کرنے کے لیے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا قرآن سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے قرآن ہی سے ثابت کیا الحمدللہ اور اللہ نے میں نے سنا کہ کئی لوگوں کو کم سے کم کو اللہ نے ہدایت دی اللہ اسے قبول فرمائے تو لوگ جو ہیں عظام خبر کا انکار کریں گے جس حدیث میں ہے مسلم شریف کے اندر کتاب المان میں ایسی روایت ہے کہ بہت سارے مومن ماہدین گناوں کی وجہ سے جہن میں ڈالے جائیں گے اور حتیہ ادا کا نفاہمن جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے اللہ انہیں نکالے گا ماؤل حیات میں غسل کرائے گا پھر ان پر مہار ماری جائے گی پھر ترتیبار سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں آدمی جہنم میں جا کر کے دوبارہ نہیں نکالا جائے گا تو مہران یہ ساری باتیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ ساری باتیں وخوب پذیر ہوئی ان میں پہلے نمبر پر لہٰذا مولف رحمہ اللہ نے رجم کو اس میں لکھا ورج محکم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ فتنا رونما ہو چکا تھا خوارش نے رجم کا انتظار کیا انکار کیا احتجاج سے متاثر لوگوں نے یا فکر احتجاج کے جو دائیں اور حملوات ہیں انہوں نے رجم کا انکار کیا اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وررجم حق رجم کیا ہے حق ہے اس سلسلے میں اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیلات بیان کی ہیں اور اس سلسلے میں جو حدیث حضرت معاہد اسلامی کے بارے میں یا غامدی عورت کے بارے میں جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت معاہد اسلم کے بارے میں اس میں آخری ٹکڑا پیش کر رہا ہوں اس تخرا میں کے لیے کیا کرو مغفرت کی دعا کرو کیونکہ انہوں نے اعتراف طرح کیا کہ میں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع دیا غور کرو غور کرو کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی گناہ اگر رات کے اندھیرے میں کرے تو اپنے گناہ کا اعلان نہ کرے یہ بات معلوم ہے نا آپ کو اگر کسی سے گناہ ہو تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آگے کہوں میں نے یہ کام کیا شریعت چاہتی ان اللہ سن ان اللہ ستیر. معلوم ہے نا سیرار کا واقعہ معلوم ہے کہ نہیں ستیر. اللہ ستیر ہے پر اللہ حیا اور صدر کو پسند کرتا ہے نہیں ظاہر کرنا چاہیے اور اگر کوئی اپنے عیب کو فخریہ ظاہر کرتا ہے میں نے رات نیٹ کے اوپر یہ کام کیا فیس بک پر میں نے فناہ عورت کی تصویر دیکھی رات میں نے یہ کام کر دیا کل امت محافہ علم المجاہرین تمام امت کو اللہ معاف کر سکتا ہے سر کے بعد لیکن جو گناہ کر کے گناہ کا اعلان کرتا ہو اللہ تعالیٰ کیا اس کی معافی نہیں ہے وَإنَّ مِنَ وَفِي وَإِنَّ مِنَ ان ن منل مجاہر وہی روایت وہ انجان ایک آدمی رات گزارتا ہے رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے اللہ نے اس کے آگ پہ پر پردہ ڈالا لیکن صبح ہمیں اللہ کے پردے کو پھانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا روز مل بہت بڑا مجرم ہے ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی لیکن اگر کوئی آدمی آخرت کے ڈر اور خوف سے گناہ کا اعتراف کرتا ہے کہ آخرت کی جہنم کی آگ اور سزا سے بہتر ہے کہ ہم دنیا کی سزا پالیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ وسد کی روشنی میں حضرت مایز اسلمی پر حج جاری کیا اور آپ نے کہا اس تخرا مالک ماں اس کے لیے دعا کرو صحابہ نے کہا کفر اللہ عل چنانچہ بعد روایات میں جسے ابن معاذہ وغیرہ میں یہ روایت منقون ہے یہ بات صحابہ نے مائید اسلم کے بارے میں کچھ بات کہی جیسے ابو ابیالہ وغیرہ نے کہا کہ جب اسلم کو برحت جاری کی گئی اور ان کے چھینٹے جو ہے لوگوں کے جسموں پر پڑ گئے تو کہا کہ اس آدمی نے اپنے عیب کو نہیں چھپایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث عالم طرح اللہ علیہ اللہ نے اس کے عیب پہ پر پردہ ڈالا تھا اس کو چاہیے کہ اس عیب کو چھپائے لیکن اس کو نہیں اس نے عیب کو نہیں چھپایا حتاروجی میں رجمل کر اس کو کتے کی طرح کیا مارا گیا کتے کی جس طرح پتھر مارتے ہیں نا کتے کی طرح مارا گیا اس کو چھپا لینا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے یہ کیا فرمایا حتی مر حمار. صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا ایک مردار گدھے سے آپ نے کہا ہی نہ پھولا وہ فولا فلاں آدمی کہاں ہے اترو سواری سے اور اس مرے ہوئے گدھے کو کھاؤ تو کیا کہا وہ صحابی نے کہا وہ صحابی نے کہا ہریو کروہا مرا گدھا کا گوشت تو ایسے بھی جائز نہیں آپ نے خیبر میں حرام کیا نمبر ایک نمبر دو کہاں کو بھی مرا ہوا مرے ہوئے گدھے کو کون پسند کرے گا تو آپ نے فرمایا فما انیل تو مینی تو اکلم جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں بھی جو بات کہی یہ مرے ہوئے گدھے سے بھی زیادہ بدبودار ہے مرا ہوا گدھا کو کھانا جتنا خراب ہے اس سے بھی بڑا جرم تم نے کیا کہ اس کے بارے میں غیبت کی اور آپ نے فرمایا واللہ انہو الان لفی انحار الجنة اس وقت جنت کی میں سزا پالی اللہ نے ان کی روح کو کہاں داخل کر دیا جنن میں داخل کر دی اسے معلوم ہوا کہ انسان مرنے کے بعد مومن آدمی جو ہوتا ہے اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا وقت ملے گا تو میں بتاؤں گا ان شاء اللہ ان لہ اور آپ نے فرمایا دوسری حدیث مسلم شریف لسمت اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک بڑی جماعت پر اس کی توبہ کو تسلیم کر دی جائے تو کیا ہو جائے گی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یعنی اللہ کے خوف سے گناہ کے بعد اعتراف کرنا اور دنیا میں سزا پا لینا یہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند ہے یہ مقام اللہ نے دیا صحابی کو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ گنا سے بچے اور گناہ اگر ہو جائے لوگوں میں ظاہر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے سامنے احتراب کرے لیکن جہاں اسلامی حد جاری ہے وہاں پہ احتراب کرتا ہے اور دنیا کی سزا پا لیتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آخرت کے لیے کیا ہو گیا وہ کب پا رہا تو یہ دیکھیے یہ کیوں ایسا ہوا یہ کس چیز نے ماجد اسلم کو ابھارا اور رام عورت کو ابھارا جس کا واقعہ حد میں موجود ہے آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے لوتابا صاحب و مختلف ٹیکس لینا بہت بڑا گنا ہے اگر صاحب مقس جو ناجائز ٹیکس لیتا ہے اگر اگر اس کی توبہ کو اس پر تقسیم کر دیا جائے تو اس کی بھی توبہ تقسیم تو توبہ قبول ہو جائے یا مدینہ کے ستر لوگوں پر بھی اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے یہ کیوں کہا اس لیے کہ ان کی تربیت صحیح عقیدے پہ ہوئی تھی اعتراف کیا صحیح گلی من خشیر پر تربیت ہوئی اخلاص میں تربیت ہوئی تھی لہذا علم کی روح اور علم کا مغز اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے اس لیے میں نے اس موضوع کو رجم سے متعلق اس موضوع کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا پھر اس کے بعد میں چند وقتے کے بعد پھر یہ موضوع آئے گا تو وہاں پر دوسرے حکام بتائے جائیں گے جیسا کہ مولف رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو رجم سے متعلق میں نے پہلے ہی سے ارادہ کیا تھا میں نے بالقصد اس پروگرام کو رکھا تھا کہ میں وہاں تھوڑی تفصیل بیان کروں گا رجب سے متعلق اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہے یا کسی کو کوئی معلومات ہے تو پیش کرے میں بہت غلطی کر گیا بیان کے آغاز میں یہ نہیں بتا سکا میں میں ارادہ کیا در بتانے کا کہ یہ شروع سننے کی جو شرح یہاں پہ ہو رہی ہے یہ شیخ اور استاذ کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ ابھی طالب ہیں تو میں بھی بہت چھوٹا طالب علم ہوں اور میں اس لیے اس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہوں اور کچھ آپ لوگوں سے بھی سیکھوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام ترمیزی کے بارے میں کہا کہ میں نے امام ترمیزی سے جتنا استفادہ کیا اور امام ترمیزی جتنا میں نے فائدہ اٹھایا اتنا امام ترمیزی نے مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا روایت یہ بھی ہے حدیث اصول حدیث کا حکم اقابر صاحب سے روایت کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری روایتیں اپنے شاگردوں سے کی اور اپنے مشاق سے کی یبہ حریال میں آپ کا ایک متعاون ہوں اور اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید اس سے متعلق کوئی ذہنی عنوان ہے یا کوئی سوال ہے یا اس کے اوپر کوئی تعلیق ہے تو آپ پیش کریں تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور انشاءاللہ اللہ اس کے بعد رفتار قدر تیز ہوگی انشاءاللہ اللہ یعنی رفتار جو ہوگی انشاءاللہ شاء پچاس کی رفتار ہوگی اس کے بعد پھر آخیر میں جو نبے اور نبے کے بعد سو کیونکہ وہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں ہم وہاں پہ نہیں کریں گے چل ہر حال میں ختم کرنا ہے ان جی کسی بھائی کو کوئی اس پر جی م. جی ہاں جی م. جی م. صحیح کہا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو خوارج کے جو صفات بتائے گئے ہیں اور جو خوارج کے بارے میں جو علامت و نشانی بتائی گئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الخویسرا تمیمی کے بارے میں جو کہا تھا ان اللہ اس کا بیان آنے والا ہے تو آپ نے فراہم اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نماز کے مقابلے میں ان کو اپنی نماز حقیر معلوم ہوگی ان کے اطراف کے حقیر معلوم ہوں گے اسی مراد وہ خاص خوارج ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کے آخری زمانے میں ظاہر ہوئے نمبر ایک نمبر دو اگر آج جو خواہش رجم میں معروف ہے تو ممکن ہے کہ وہ بعض چیزوں پہ عمل کرتے ہوں لیکن بعض چیزوں پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن جس پہ عمل کرتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے اور جس پہ عمل نہیں کرتے وہ بہت زیادہ ہے بعض چیزوں پہ عمل کرتے ہیں ممکن کسی کو سزا دیتے ہوں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائن محل نقبل کفیم شریف ترقا صلاح کفیم طاریف ترکو یعنی جو کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے اور جو شریف چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے مجھے جو معلوم ہے جو آج کے خواہش ہے جن کی طرف آپ کے اشارہ ہے کہ ایسی بھی شہادت موجود ہے کہ اپنے جو خاص لوگ ہیں کفار ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے اور جو عام ایمان والے ہیں جرم تھوڑا ہے لیکن اس کو بڑھا رہے ہیں جیسے کوئی سگریٹ پی رہا تو کہاں کاٹ رہے ہیں سزا جو شریعت نے جس انداز میں کہا عمل کرنے کے لیے اس طرح عمل نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ صحابہ اور سلف نے جس انداز میں عمل کیا تھا اس انداز میں اس پر عمل نہیں کرتے اور اگر انہوں نے اول کر بھی لیا ہو تو اس کے بارے میں یہی کہیں گے فتو منو نبی ہے ابھی شروع نبی پر ایمان لاتے ہیں بات کا انکار کرتے ہیں اگر مکمل صحابہ کے منحط پر ہوتے تو مسلمانوں کا خون نہیں پیتے لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے کی تلاش ہوتی ہے اور آج کے خوارج کی جو بھوک اور پیاس کیا ہے مسلمانوں کا خون ہے سمجھ میں رہی بات نا اس لیے شیخ خالفان تھی اور علما نے کہا کہ آج کے جو خوارج ہیں وہ دور اول یا کرنے اول کے خوارج سے ان کا جرم کہیں کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے تو بار چیزوں پر عمل کرنے سے ایسا نہیں ہو... تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کیا بھی ہے تھوڑی دیر مان لو تو ابو جہل بھی تو ہمار نماز تھا کیا کرو سخی لوگ تھے تو بار چیزوں پہ عمل کرنا لیکن اس طرح عمل کرنا جس طرح صحابہ اور صدف نے عمل کیا اس طرح عمل نہیں کیا انہوں نے اس لیے یہ چیز ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا قرف اسلم جی یہ اصل میں اس لیے اس کو نہیں چار رہا تھا باتوں کو آئی نئے پرویسیت معلوم ہے نا پر دو جلدوں میں اور کتاب یہاں بھی چھپ گئی عبد الرحمان کی لانے کی تو ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ گلبرگہ وغیرہ میں بھی اس طرح کے لوگ نکلتے تھے اور جماعت کے کچھ نوجوان مدثر تھے اللہ تعالیٰ بڑا کرم ہے کم نہیں ہے کم ہے تو وہ بہت ساری چیزیں وہ پیش کرتے ہیں لیکن میں نے جب ان کے سامنے گفتگو کی اور میں نے میرے سے تو گفتگو کے لیے تیار نہیں تو شیخ ممتاز کو بھیجا تھا حیدرآباد کے گفتگو کرنے کے لیے تو وہ گفتگو نہیں کر سکے بولے بولتے ہیں بخاری کی پچاس حدیثوں پر وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ بخاری کی حدیث نہیں ہو سکتی یہ حدیث کو نہیں مانتے اس کا جواب جو ہے علامہ عبدالرحمن کیلانی نے دیا آئی نے اس کو پڑھی میں آپ کے سامنے اتنی ساری روایتیں پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کی اس کی تو اللہ پر الزام ہے کہ اللہ نے آیت نازل کیا اور اللہ نے کہا اننا نحن اننا اللہ نے آیت نازل کیا تھا بکری کے کھانے کے لیے بلکہ تم شیطان جو ہے شای... تم بکری ہو اور شیطان بھیڑیا ہے تمہارا یہ کہا ہوا تم بکری ہو اور شیطان تمہارا بھیڑیا ہے جب انسان صحابہ کے من سے ہٹتا ہے تو ان شیطان انسان کدیبل شیطانی انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے شیطان بھی اس آدمی کو کھا جاتا ہے جو صحابہ کے سے کری جاتا ہے تم خود بکری ہو اور لقما کس کے ہو شیتانی بلیس کی اور آخری زمانے میں جو دجال آئے گا اس کے چلیے جیسا موجودہ وقت میں رسم کا انکار کرنے والی والی کتنی جماعت ہے یا کون کون سے لوگ کھائے مجھے اس بارے میں جو معلوم ہے کہ اس کے دائی جو ہے سب سے عبداللہ چکرالوی ہے عبداللہ چکرالوی اور اس سلسلے میں جو میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا جو مادی قریب وغیرہ کی جو روایات ہیں کہ اللہ رجبان علی کم بحاد القرآن ایک آدمی اسودہ حال ہوگا اور چار پائی پہ ٹک لگایا ہوگا اور کہے گا جو کچھ قرآن میں پاتے ہو اس کو تم اس کو لو اور جو قرآن کے خلاف اس کو کیا کر دو چھوڑ دو آپ نے فرمایا اللہ اللہ الحمار الحلی یعنی اللہ تعالی نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ پالتو گدھے کا گوشت کیا ہے حرام, حرام ہے لیکن اللہ کے نبی نے پالتو گدھے کے گوشت ہے منع فرمایا دینا مِنَ درندہ کھانا کیا ہے حرام. حرام ہے اس کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہے حدیث میں موجود ہے اور آپ نے فرمایا وہ مین نسل قوم انفال ویقرو ویو فو جو کسی قوم کا مہمان ہو تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی مہمان نوازی کرے اگر مہمان نوازی نہیں کرتا تو مہمان کو حق حاصل ہے پل ہوں اکیب ہوں بے اگر کھانا نہیں کھلایا مہمان کو تو مہمان کو حق حاصل ہے کہ میزبان کے گھر سے کوئی چیز لے لے یا اس کا پیسہ لے لے اپنے پیٹ کے مطابق اتنی ضرورت پوری کر سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ قرآن میں نہیں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ اس حدیث, حدیث عبد اللہ چکرالوی پہ صادق خاتی ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی لنگڑا تھا چار پائی پر ٹھیک لگایا ہوتا تھا اور آسو رحال تھا اور وہ اعلان کرتا تھا کہ قرآن ہمارے لیے کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے وہ عبداللہ چکرالوی ہے غلام احمد پرویز ہے اور معذرت کے ساتھ سر سید احمد خان سر سد ا... نہیں اس لیے میں نے معذرت کی کہ بہت سارے لوگ عقیدت رکھتے ہیں بس سر سید احمد خان کی دینی پر ہمارے استاد محترم شیخ بات آ رہی ہے تو بتا رہا ہوں شیخ گفت سعید نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کا جو رسالہ لکھا ہے وہ رسالہ لے کے پڑھ یہ بہت ساری چیزیں ملے گی سرد کا سر سید الخان کی کتاب ہے تفسیر الجان تفسیر الجان. اس میں انہوں نے آدم کا فرشتوں کا ملائکہ کا رزم کا انکار کیا اور میں بھول جاؤں گا اس لیے جلدی بولنا چاہ رہا ہوں کسی نے تدبر قرآن پڑھا ہے شیخ کا شہد اچھا میں نے تدبر قرآن امین حسن اسلحی امین حسن نے بھی رجم کا انکار کیا اور اللہ کے نبی بشہرے کا اثر نہیں ہوا اچھا احتجاجی فکر سے ہندوستان میں زیادہ متاثر جو ہوئے اور بہت سے فائدہ بھی پہنچا ہے اب مثال کے طور پر علامہ زبشری کے بارے میں اگر کوئی کہے تو انہوں نے اہل سنت والجماعت جماعت کے بارے میں کتنا اسروف سخت کیا سب و شدم کیا لیکن چونکہ ان کے پاس لوگا روی ہے تو بت تمکن تھا اور آیات کی تشریح اور مناسبت میں ان کا ایک مقام تھا اس لیے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں تو وہی یہ فریف حمید الدین فراہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں رجم کے انکار کرنے والے حمید الدین فراہی بھی ہیں اور صدر الدین اسلحی بھی کیونکہ صدر الدین اسلحی نے خاص استفادہ جن کیا دیا خاص استاد ان کے کون ہیں حمید الدین فراہی ہیں احتجاجی فکر سے متاثر تو ہندوستان میں یہ لوگ بھی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہی سے جو ہے انہی کی روحانی اولاد یہ ابھی جن کا نام میں نے لیا عنایت اللہ عنایت اللہ, سبحانی. اللہ سبحانی. انا سبحانی. انا سبحانی کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہی بہت ساری باتیں میں اگر مجھ سے آپ الگ میں ملیے تو میں تھوڑا سا دوسری تفصیلات دوسرا آئینہ دکھلاؤں گا سمجھ میں آئی بات اللہ والی کون اچھا جاوید خان اور بھی لوگ ہوں گے لیکن مجھے جو ہے اصل جو معلوم ہے جو ولدی طلّہ کب رہو جو اصل روسہ ہیں جن کے ذریعے یہ فتنہ پھیل رہا اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہیں ہر جگہ پر اور ہر علاقے میں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے دائیں لوگ ہیں غلام احمد پرویز ہے اور اسی طریقے سے عبداللہ چکڑالوی ہیں اور سرسدی احمد خان ہیں حمید الدین فراہی ہیں امین حسنی ہیں اور ان سے متاثر ہو آپ تو صحیح ہے کہ سختی ہے لیکن کس کے لیے سختی ہے بے شک لیکن سب کے لیے نہیں ایک منٹ مثال کے طور پر اب آپ مریض ہو کے بخار لگ گیا تو شربت سمجھ کر پی لیا بوتل شراب کی یعنی شراب کو اگر کوئی شربت سمجھ کے پی لیا تو کیا کریں تو یہ مریض لوگ ہیں ان کا قلب مریض ہے ان کو اچھا کھانا بھی کروا معلوم ہوتا ہے اس لیے یہ بات صحیح ہے جو و سنت سے دور ہے ان کے لیے تو مار ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انگلی کا جو اشارہ کرتے ہو اشد تو عالیہ شیطان حدیب شیطان کے اوپر لوہے کے مار سے بھی زیادہ سخت مار پڑتی ہے جن کے دلوں میں زید اور قی ہیں ان کو تو سخت معلوم ہوگا لیکن وہ ان نہ ہو رہی سرو والے جو کتابیں عامل کرتے ہیں ان کے لیے بہت آسان بات بالکل صحیح کہا کہ مشکل ہے لیکن تمہارے دلوں میں مشکل ہے اللہ نے کہا کبھی ہم نماز مشکل ہے لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہے آج جو اتنے جرائم ہو رہے ہیں اور اتنے مجرمین ہیں تو بنگلور کے اندر ایک بھاجپائی لیڈر نے کہا تھا کہ دنیا سے فحاشر بحیائی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا جو قانون رج میں اس پر عمل کرنا پڑے گا اس کے بغیر ہم معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے وہ صحیح تو شاید بھی نہ لیا میں نے سنا ہے واقع ہوا میں نے اس کو بیان دیا تھا بات جہاں پر خیال سے ناشتے کا وقت ہو گیا اور چلیں آگے مسائل الخفین کی طرف چلتے ہیں وقت کو ذرا بچائیں تو زیادہ بہتر تو ابھی ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ مسل الخفین مسح مسح ہوتا ہے تر ہاتھ سے تر ہاتھ کو امرار الدل مبتولا تر ہاتھ کو گزارنا پاؤں کے اوپر یعنی مسائل الخفین پر مسح کرنے کے بارے میں جو مغیرہ میں شعبہ کی جو روایت ہے بےحقی کی وہ یہ کہ دونوں بھیگے ہوئے ہاتھ کو پاؤں کے اوپر اوپر سے نیچے ایسے کرنا یہ مسئلہ ہے اور خفین کا جو لفظ آتا ہے عام علماء نے اسے چمڑے کے موزے پر محمول کیا ہے تو اس میں تو اتفاق ایک مسئل الخفین چمڑے کا موزہ ہے لیکن بعض صحابہ نے مس الخفین کی جیسے انس منالک وغیرہ نے جو تفسیر کی ہے مسئلہ الخفین میں وہ سارے موزے آئیں گے جس سے پاؤں میں گرمی حاصل ہو جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث ہے السائبت والتساخین اللہ کے نبی نے پٹیوں کے اوپر بھی اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا اور تساخین کہتے ہیں اشئی الذی و سقن بھی وہ چیز جس سے گرمی حاصل کی جائے چاہے کپڑے کا موزا ہو یا چمڑے کا موزا ہو لہذا مسعل الخین کی جو روایت ہے وہ کم از کم اسی صحابہ سمر ہے کتنے صحابہ سے اسی صحابہ ہے اور اس سلسلے میں کتاب جو ہے علامہ کتانی کی نظم المتنافر اور علامہ زبیدی نے کتاب لکھی اللہ علی المتناثرہ فیم فیطل خفین اور اس سلسلے میں بعض اہل علم نے حادیث متواترا میں جو مشہور احادیث ہیں ان کے بارے میں کہا ہے مما تو حدیت من قدم مما تو حدیت من قدر یعنی جو حدیث متواتر ہیں اس کو چند ہے ان میں سے ان کا بھی ذکر کیا ہے وہ مسع خفی و رویت الشفاۃ مس خفئی نے بہادی یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو جنت میں ہوگا اور میدان محشر میں ہوگا اور اسی طرح سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا شفاعت جو علیہ کے لیے ہوگی اور اسی طرح مس و خفئی ممبان علی اللہ بید وحد سب اللہ کے لیے جس نے گھر بنایا من علی بنا اللہ ابن ون اللہ علیہ یہ حدیث بھی متبادل اور ورویت الشفات الحوض اللہ کا دیدار شفاعت اور حوض جو دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا بیان حوث جس کی لمبائی چوڑائی ایک مہینے کی مسابت ہے اسی طریقے میں حسین یہ حدیث متواتر ہے اور حدیث متواتر کسے کہتے ہیں جسے بہت سارے راویوں نے جمع کیا روایت کیا ہو اور اس کثرت سے روایت کیا ہو کہ شروع سے آخر تک یہ سلسلہ جاری ہو اور ان کا جھوٹ پر متفق ہونا کیا ہو محال ہو تو حدیث متواتر کی تعداد ابن حجر اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہے کہ تمام حدیثوں کو مطالعہ کرنے کے بعد لفظی مانوی سب کو ملانے کے بعد تین سو سے زیادہ حدیث متواترہ نہیں ہے حادیث میں سے جو متواتر ہیں مسال الخفین کی اور مسعل الخفین کا ذکر اس میں کیوں کیا حالانکہ یہ فقی مسئلہ ہے کیا ہے فقی مسئلہ یہاں پہ کیوں ذکر کیا عقیدے میں بھی ہے امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فری واری کما جا فر اصف جس طرح حدیث میں آیا ہے اہل سنت الجماعت مسعلہ حقفین کے قائل ہیں باطل فرقوں کے مقابلے میں کیونکہ وہ مساحفین کے وہ کیا ہیں ممکن ہیں نمبر ایک نمبر دو مسع الخفین یہ رف حرج کے لیے و تحسیر خرید کا قائدہ ہے المشق کا تو چاہ جیلے کا قاعدہ ہے مشقت میں آسانی کراتے ہیں یہ شریعت کا حصول ہے رف حرج کے لیے اس لیے اس سلسلے میں حضرت علی بن نبی طالب کی جو روایت ہے اسفان اسال کی اور دوسرے صحابہ وغیرہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کے لیے مدت کیا رکھی مسافر کے لیے تین دن اور تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مقیم ابھی شعبہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو وضو فرمایا فا مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور پاؤں دھونے کا وقت آیا تو میں نے جھکا کہ آپ کے پاؤں سے موزہ نکالو آپ نے کہا کہ موزہ مت نکالو کیونکہ میں نے اس کو پاکی کی حاصل میں پاکی کی حالت میں داخل کیا یعنی وضو کرنے کے بعد اگر کوئی مسال الخفین یا خفین پہنتا ہے یا جوہرپ پہنتا ہے تو اس کی مدت ایک دن اور ایک رات حالت, حالت حضر میں اور تین دن اور تین رات حالت ہے ہاں لیکن ولا کی منچناب تین ولاقی لیکن اگر جنبی ہو جائے گا غسل واجب ہے تو نکالنا ضروری ہے ولا کی منگاہ لیکن اگر پیشاب پیخانے کی وجہ سے اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اگر آپ نے خفین پہنا ہے تو ایک دن اور ایک رات یعنی وضو کرنے کے بعد جب آپ حدث ہوا یعنی مالی آپ نے وضو کیا زبان میں آپ کا وضو برقرار رہا کب تک سب تک اصل میں آپ کو اس چنجا کی ضرورت پڑی عدائے حدت کی رپ حد کی تو اس وقت سے لے کر دوسرے دن اثر تک آپ کیا کر سکتے موزے پر مسا کر سکتے یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے اور سفر میں تین دن اور تین رات لیکن الخفین سے متعلق شیخ محمد مثال اور سمیم رحمت اللہ کی کتاب ہے اور اتنی آسان زبان میں اتنے عام اسلوم میں اس کو پڑھنا چاہیے جمال الدین افغانی کی کتاب ہے تاثمی کی جمال الدین قاسمی کی جس کی تحقیق شخلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے علی الجوربین مس علی الجوربین جو کپڑے کا موزہ ہے اس پر مسح سے متعلق سات یا آٹھ صحابہ سے حدیثیں مربی ہیں جن کے اندر سر فرض حضرت انس بن مالک اور مغیرہ بن شعبہ ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ والنعلین حدیث حسن درجے کیے اللہ کے کی نبی صلی اللہ علّم نے یورب پر اور نالعین پر کیا کیا آپ نے مسا کیا ہے تو یہ فقی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں جمال الدین قاسمی کی کتاب یہ شیخ محمد مثال و سمین کی کتاب آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیلات ملیں گی یہاں جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسفین پر مسا کرنا سنت ہے تو سنت سے مراد کون سی سنت ہے یہ اب ہمیں بتائیے کیا وہ سنت ہے جس کو ہم و... یعنی کتاب کے قرآن کے مقابلے میں بولتے ہیں نہیں یہ واجب اور فرض کے مقب نہیں ہے مصنت کا مطلب یہ ہے یہ طریقہ تو نبی صلی اللہ علّ و اسحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کیا ہے طریقہ ہے ان اللہ انتو رخصو کما یک رو انتو تماسی تو اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے رخصت پر عمل کریں جس طرح سے اللہ تعالی گناہوں کو ناپسند کرتا ہے جس طرح اللہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے آسانی پر کیا کریں عمل کریں مسال الخفین پر عمل کرنا عبادت ہے دلیل ما ماکان رسول اللہ, اللہ سے خوشی را بین شی عی یا بینی اللہ کا نبی ایما کا نا سمندالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے مثال مسال خفین میں مسا بھی کر سکتے ہیں اور مسا نہیں بھی کر سکتے. تو آپ کو وہ کام پسند تھا جس میں سب سے زیادہ آپ سفر سواری پر بھی کر سکتے ہیں اور یعنی سف, سف, سف, سفر جو ہے حج کے لیے سفر آپ سواری پر بھی کر سکتے ہیں اور پیدل بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کا سفر تبادی آپ نے سواری پہ کیا یہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مینا مزدلفہ رفات کیسے گیا پیدل بھی جا سکتے تھے تو آسانی کے راستے کو آپ صلی اللہ مختار کیا تو اس لیے مسئلہ الخفین یہ عبادت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل لہذا اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے سنت کے اتباع کے جذبے سے معمور ہو کر تو مصالح اللہفین کی سہولت بھی ملے گی اور اتباع نبوی کا جو جذبہ اس کے اندر جو موجود ہے اس کے اوپر آج وہ ثواب رکوگا نمبر دو نمبر تین مصلا الخفین پر عمل کرتے ہیں اظہار حق کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسئلے حقین ثابت ہے کیونکہ تعبیر جو ہوتی ہے یعنی عمل دعوت جو ہوتی ہے زبان سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی اگر ایسے ماحول میں کہ لوگوں کے اوپر جالی تخوا اور بزرگی کا بھوت سوار ہے جس طرح جالی نوٹ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے پھیلا دیا ہے لوگوں کے اندر بھی کچھ جالی تخوا ہے جعلساز لوگ جو شریعت کو مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں اور موزے پر مسئلہ نہیں کرتے ایسے ماحول پہ اگر آپ مجھے پر مساں کرتے ہیں تو انکار منکر کے درجات میں بھی آپ کو درجہ ملے گا مر رہا ان کو منکرن پڑی ہوگا جو منکر کو دیکھتا ہے وہ کس روکے اور ہاتھ سے روکنا یہ ہے کہ وہ مسال خفن کا سائل نہیں ہے اور آپ عمل کر رہے ہیں گویا کہ انکار منکر کا پہلا درجہ آپ کو ملا سبحان اللہ بہن تھی سبحان اللہ عبیم اس لیے مسال و سے متعلق جو حدیث پیش کی گئی تیسرا مسئلہ جو ہے تقسیر الصلادی سفر سنت سفر کے اندر نماز قصر سے پڑھنا سنت ہے یعنی سنت سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سلف کا طریقہ ہے نماز میں قصر یہ عدد میں قصر ہے کیفیت میں قصر نہیں قصر العدد لا الحد قصر کیفیت یعنی فخر صدق عدد. اللہ کی طرف سے صدقہ ہے, ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں درس میں آئے اور آپ نے درسمی پابندی کی ایک مہینے تک اور آپ کو مکتب کی طرف سے مثال کے طور پر پچاس ہزار ریال کا اگر چیک دیا گیا تو آپ قبول کرو گے کے نہیں شرکے میں آپ نے دس سال کام کیا اور آپ کو جائزے کے طور پر یا جو آپ کا حق المحنت جو ہے وہ آپ کو دیا گیا تقریباً چالیس ہزار ریال آپ چھوڑو گے کیا لیں گے یہ نہیں لیں گے تو یہ سفر کے اندر جو قصر نماز ہے جو رباحی ہے جو جو چار رکعت والی نماز ہے اس میں دو رکعت جو دو ہے اس میں دو اور جو تین رکعت ہے وہ, وہ بھی تین تمام سنتیں معاف سوائے فجر کی سنت اور مدر کے تو یہ رخصت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سفر میں قصر کیا ہے اور یہی حق ہے اس لیے حضرت ابن عباس کے سامنے ایک شخص آیا اس کو یاد رکھے اور اس کہا کہ میں قصر کرنا نہیں چاہتا کہا کیوں کہا اس لیے کہ قصر کرنے میں جو ظاہر دو رکعت پڑھیں گے تو چار رکات کا ثواب کیسے ہو سکتا ہے میں پوری نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس کا عقیدہ کیا تھا چار پڑھنے کا تو ابن عباس نے کہا کہ الاتمام فی القصر الاتمام فی القصر قصر کرو گے تو, تو تمہاری نماز مکمل ہوگی وہ نقص ہوں اور اگر چار پڑھتے ہو تو نقص ہے سنت کی مخالفت ہے سبحان اللہ دیکھیے حضرت امن عباس کی قصر. قصر کو انہوں نے اتمام کہا قصر کو انہوں نے کیا کہا اتمام تمہارا عمل مکمل ہو گیا کیونکہ اللہ کوالٹی دی کو دیکھتا ہے کوانٹٹی کو اکثر و املہ کہا اکثر و املا کہا حسن عمل جو سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے اور قصر کیا ہے لہذا یہ اس میں تمہارا عمل مکمل ہوگا اور اگر قصر نہیں کرتے تو تمہارا امن کیا ہوگا ناقص ہوگا یہی حق ہے اب رہا مسئلہ کہ با صحابہ نے قصر نہیں کیا ہے تو وہ بھی اختلافات ہیں جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں تو حضرت عائشہ کے بارے میں نمبر ایک انہوں نے شروع میں تو قصر کی بعد میں نہیں کیا تاولت او غلط کما او عثمان انہوں نے وہی تعویل کی جو حضرت عثمان نے تعویل کی اور حضرت عثمان کی تعویل سے مطالب مختلف روایات ہیں تو حضرت کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں یا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اگر ہم چار پڑھتے ہیں تو اگر اللہ نے دو نہیں قبول کیا تو دو تو قبول کرے گا یہ حضرت عائشہ کی تعویل ہے لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ حرب العالمین نے فرمایا فہم تنازعات ویشین اور اردو رسول ان کنند نبی اللہ علیہ کسی بھی مسئلے کے خلاف کدھر رجوانا ہے حضرت حضرت عائشہ نے تو یہ بھی کہا تھا بھاری کی رعایت ہے یا نہیں جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس کی تصدیق اس کی تصدیق مت کرو کیوں کل روا حضرت عائشہ نے جو دیکھا انہوں نے بیان کیا اور حضرت عائشہ نے جو سمجھا وہ انہوں نے ظاہر کیا لیکن ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی ہے کہ آپ نے تمام سفر میں قصر کیا ہے چاہے چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو اور اسی پر خلے اہ راشدین کا عمل ہے لہٰذا نماز سفر میں قصر کرنا چاہیے حضرت عثمان نے جو قصر نہیں کیا مینا کے اندر اس کی کئی وجہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بہت سارے اعراب دیہاتی لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مکمل نماز پڑھی مینا کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ بھائی نماز جو ہے اگر ہم چار دو پڑھتے تو یہ نئے مسلمین جو آراب ہیں وہ سمجھتے کہ نماز گویا کے دو ہی رکھا تھا ان کو بتانے کے لیے اور ایسا میں ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے کرناٹک کے ایک دیہات میں اللہ کے فضل سے جانے کا موقع ملا تو وہاں پر میں نے بیان میں عورتوں کو خطاب کیا پردے سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسل بردئن دخل الجنہ جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ کہاں جائے گا جنت میں جائے گا بھائی اس سے مراد اصر اور فجر اور اصر کی نماز ہے فضیلت رہے, رہے گا لوگ اثر میں یہاں پر دکانوں میں ہوتے ہیں وقت شائع کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے دیکھو اصر کی فضیلت فجر کی فضیلت دوسرے سفر میں آئے تو مسجد کے صدر نے کہا کہ ماشاءاللہ میری بہو میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی آپ کی تقریر سے کہا کیا کہا کہ میری بہو نماز نہیں پڑھتی تھی جنت کی لالچ میں اس نے اثر اور فجر کی نماز شروع کر دی بول یہ واقعہ میرے ساتھ اصر اور فجر اور مغرب شاہ. کہا نہیں. وہ کیوں ہے آپ نے تو کہا آپ نے مولانا مولانا آپ نے کہا مسجد کے صدر ہے لیکن کبھی وہ نماز پڑھتے وہ میں نے نہیں دیکھا ان کو شاید آخری عمر میں پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کریں ہاں آپ نے کہا دو نمازوں پر جنت ملے گی تو تیسری نماز جو پڑھے گی وہ میں نے کہا کہ میں نے فضیلت بیان کی میں نے یہ نہیں کہا کہ زہر زہر اور مغرب اور نشانی پڑھنے کے لیے بہرگاہ تو اسی لیے حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ انہوں نے آراب کی خاطر ایسا کیا یا انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ میری میری اہل یہاں پر ہے میری بیوی یہاں پہ موجود ہے یہ کام بتائی گئی لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام سفر میں قصر ہے اور جو روایت بخاری کے اور ابو داود کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انکار کیا کہ اللہ کے سلحی تو خل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خل پر ابھی بکرین وحمد رضمان فی صدر من ہوتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ وسلم کے پیچھے مینہ میں دو رکت نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مینا میں دو رکھا نماز پڑی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی دو رکھ نماز پڑھی بعد میں انہوں نے چار پڑھی یہ چار پڑھنا نبی کی سنت کے خلاف ہے مینا میں لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت جب ہو گیا تو حضرت ابن مسعود نے چار رکھا نماز پڑھی فتوا دیا دو کا اور پڑھی چار یہ دیکھیے صحابہ کا کام ہے احم البلی جائز سنت پر عمل کرنے سے اگر فتنہ ہو سکتا ہے تو اس کو عمل نہیں کرتا پوچھا کہ آپ فتو دیتے ہیں دو کا اور پڑھتے چار ہیں تو بخاری کے الفاظ ہیں اور مداود کے الخلاف, الشر الخلاف الشر شر الف شر, شر اختلاف ہمیں بہت زیادہ برائی ہے اگر ہم اگر عمل کرتے ہیں سنت پر یا استحبابی عمل پر تو اس سے فتنا ہوتا اس لیے اختلاف کے خوف سے میں نے اس پر عمل نہیں کیا تاکہ ان کے دل کیا ہو منتخب ہوا تو اس صحابہ کا فہم ضروری ہے یہ مینا کے اندر بھی اور عام سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے اگر اہتمام کر دیا جیسا کہ کلکتہ وغیرہ میں ہمارے بعض علماء نے یہ نماز پڑھا دی پوری مسیح ٹھیک اٹھی کہا کہ نماز نہیں ہوئی پھر دوبارہ نماز پڑھوایا تمہارے اوپر قصر کرنا کیا تھا واجب تھا تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی دوسرے آدمی سے دوبارہ نماز پڑھائی سنت کی مخالفت ہے لہذا اولا اور حق یہ ایک آدمی کو قسر کرنا چاہیے اور اگر کوئی مسافر ہو اور, اور وہاں پر اس کو کوئی امامت کے لیے بڑھائے تو اس بات بھی یاد رکھیے وہ کہے کہ میں مسافر ہوں کوئی ایسا آدمی نماز پڑھائے جو کیا ہو مقیم ہو اور حافظ قرآن لیکن اگر مصر ہو کہ لیے آپ ہی نماز پڑھائیں تو اس کو وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا یا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ کہ مکہ کے لوگ ہم لوگ انہنا سفر ہم لوگ مسافر لوگ ہیں ہم لوگ دو رکعات پر سلام پھیر لیں گے آپ لوگ سلام امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ دو رکعات کیا کریں مکمل کریں نمبر ایک نمبر دو وہ یہ کہ مسافر کو ہرس نہیں رکھنا چاہیے کہ میں ہی امامت کروں عام طور سے یہ سوئیٹ پوائزن ہے اللہ تعالیٰ اسر سے ہم ہمیں نجات دے عام طور سے علماء وغیرہ یا ہم جیسے چھوٹے طالب علم کہیں جاتے ہیں ہر عالم کے بارے میں نہیں کہتے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کسی طرح سے مجھے امامت کا موقع ملے ہار نہیں ہرس نہیں رکھنا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ مالوانی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے ارما الخلید میں اور بھی دوسری جگہ پتہ نہیں کتاب تو انہوں نے تخریج کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے اپنے غلام نافے کے پاس گئے ان کی مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا تو نافے نے کہا عبد اللہ عمر سے کیا پہ امامت رضا صحابی اور اقرا بھی ہیں احفظ بھی ہیں عالم بھی ہیں اخوا بھی ہیں سب ہے ارواہ بھی ہیں سب ہیں کہا کہ نہیں انت حق کو بھی, بھی میرے مقابلے میں تم امامت گے زیادہ مسئلہ یہ عمدہ نمونہ پیش کیا کہ وہ اگر نماز صحیح پڑھ سکتا ہے قرآب اس کی صحیح ہے اسے کو پڑھانے تو کیا ضروری ہے کہ آپ نماز لیکن کہیں کہیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر امامت کرنے والا یا تو بدتی ہے یا اس کی خیرت صحیح نہیں ہے یا رکو سجدہ اطمینان سے نہیں کرتا تو کہیں کہیں امامت کرنا بڑھنا بھی ضروری ہے ان حبیب علی یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے میں نے قلط کیا ہو لیکن میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ میں ایک گاؤں میں پہنچا دیشوں کا گاؤں تھا اور بھی تو و خرافات آہستہ سے پھیل گئے دعوت کے کام چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور دوسری جماعت والوں نے بھی شب مارا وہاں پر میں جاتا رہا جاتا رہا رہ فراغت کے بعد اب اتفاق سے ایک جنازہ کا موقع مل گیا اور اس وقت جو ہے میں جاتا تھا تو عام طور سے مسجد وغیرہ میں رکتا تھا میں کسی کا کھاتا نہیں تھا بڑی میرے منہج میں بڑی شدت تھی اس وقت ابھی شروع کا وقت تھا کیونکہ سب لوگ کھیتی کرتے تھے اس گاؤں میں تمباکو کی میں نہیں کھاتا کسی کا کئی دفعہ مجھے بھوکے بھی رہنا پڑا بار اللہ ما کے تو وہاں پر یہ کیا ہوا واقعہ جنازے میں جانے کا موقع ملا امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا میں نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا ایسا واقعہ ہوا غلط ہو تو اللہ معاف کرے میرے دل میں بات آئی کہ یہ جاہل گاؤں میں ہو سکتا ہے کہ یہ امام جو ہے اس کو جنازے کی دعا یاد نہیں میرے دل میں ایسا ہوا ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ جنازہ پڑھاؤ ہوا میرے سے نہیں ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ جنازہ صحیح پڑھا پائیں گے کہاں بالکل پڑھائیں گے ہم نے کہا جنازے کی دعا یاد ہے کہا یاد ہے کہا سناؤ میں نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا میری عمر زیادہ سے زیادہ اس وقت اکیس سال کی عمر رہی ہے بہت پہلے کی بات ہے ہم نے دیکھ سوچنے پڑھا صحیح بتا رہا ہوں یہ واقعہ اللہ عمدہ پھر لکھا اس کے بعد پڑھو میں یہ دینا وہ شاہی یاد آ رہا ہے گائے بنا پر سخت گائے بنا پر مکمل غائب ہو گیا اس کے بعد اس میں یاد ہی نہیں یہ واقعہ ہے نہیں تھا اتنی سختی کے باوجود بھی مجھے امامت نہ مل اور ان کی امامت میں نماز پڑھنی پڑی بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ کبھی کبھی آدمی کو پیش کرنا بھی ضروری ہے جس طرح عبداللہ بن مسود نے کہا نہ اتنی بھی کتاب علاد مفیبت نزلت نہ نزلت قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم نہ ہو کہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں کبھی کبھی اظہار ضروری ہے اس لیے آپ سبھی میری درخواست ہے کہ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر امام جی یا تو بدتی ہے یا تقلید کے زہر میں بالکل بجھا ہوا ہے اور مرغی کی طرح نماز پڑھاتا ہے جس طرح شرکات کمپنیوں میں جائیے رکو سجدہ اس طرح کرتے ہیں لگتا ہے گویا کہ ان کو رکو سجدہ ہی سے جنگ ہے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ اگر کہیں نماز پڑھانے کا موقع ملے سنت کے مطابق تو آپ ضرور بڑھنے کی کوشش کیجیے بلکہ میں نے بعض مشاہد کو سنا کہ کہیں کہیں اس کا اظہار کرنا کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے یہ واقعہ میں نے بتایا ہے اظہارہ کے بعض لوگوں کے سامنے موضوع آ گیا کاجنے فال ایسی جگہ پر اظہار کرنا کیا ہے ضروری ہے یہ زمین بات آئی تھی سفر کے اندر جو قصر سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں میل کی جو حد بندی سے متعلق جو بات کی جاتی ہے مجھے کوئی دلیل نہیں ہے علما اور مشاعر کے سامنے اگر کوئی دلیل ہے وہ فیکس سے اس کا تعلق ہے میں اس موضوع میں نہیں جاؤں گا لیکن جو ہمیں بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ نے اڑتالیس میل پر قصر کیا ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن نقاص کا مسلک ہے ٹھیک ہے نا اور بعض صاحبہ نے بہتر میل پر قصر کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک میل پر قصر کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے المغری پڑھی تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہی دن میں بجائرا جاتے تھے اور ایک ہی دن میں واپس آ جاتے تھے وہاں پہ قصر نہیں تمام سفر میں قصر کیا اور امام بخاری دوسرے لوگوں کا استدلال یہ ہے تین تو مہنوں میں محرم کوئی عورت ایک دن اور ایک رات سفر نہ کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کیا وہ محرم ہو شوہر ہو یا بھائی ہو اللہ اللہ ہو اس سے بعد علماء نے استطلاح کیا کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر بھائی کو دو رات اور دو, دو دن کی بھی روایت ہے مترف مطلب سفر کی بھی روایت ہے صحیح روایت ہے تو جس کو سفر کہا جا سکے اس میں کثر کرنا ہے جس میں انسان کو محسوس ہو کہفر رخید آنلفرت ہو شراب ہوا سفر عزام کا ایک کبرا ہے انسان کھانے پینے سے دوسری چیزوں سے رک جاتا ہے لہذا جب سفر مکمل ہو تو پہلے کہاں جائے جماعت بنا کر کے نہ جائے دیہاتوں میں یہاں ہمارے ہاں ایک ہے خالد یار وہ دوسری کی مسجد میں ایک صاحب ہیں نام نہیں لیتا چار سال پانچ سال کے بعد گئے اپنے ملک میں اور جب میں نے معلوم کیا تو کہا کہ نہیں وہ گھر میں گئے اور ایک آدھ دن رہے پھر نکل گئے ایک چلنے کے لیے سفر مکمل ہونے کے بعد کہاں جانا چاہیے دیکھیے بولیے تاجر الحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا میرے دوستوں کہ ہر وہ سفر جس کو سفر کہا جائے اس میں قدر کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگوں نے ایسی شدت اختیار کر لی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ گھر سے مارکیٹ بھی جاتے ہیں تو قصر کرنے لگتے میرے یہاں بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے جس کو عورت میں سفر کہا جا سکے دس کلو پندرہ کلو بیس کلو پچیس کلومیٹر یعنی آپ کو محسوس ہو کے واقعی آپ سفر میں ہیں تو آپ کسر کریں اور قصر کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے جمع بہین سلاتین کا اور میں یہاں بالقست لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں کہیں کہ کہیں میں نے اس پر سکوت اختیار کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور انشاءاللہ میں ضرور حق کا اعلان کروں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں معمولی جس سے کہتے ہیں کہ میڈک یہ تعبیر اردو میں تعبیر ہے میڈک پیشاب کرتا ہے تو بھی یہ لوگ کثر کرنا شروع یہ دونوں نمازوں کو جمع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے بے شک حزب تبو کے موقع سے وہاں امی جبل کروایا جنگی حالات اور کہیں پر استقرار نہیں تھا تو آپ نے جوہر کو اصل کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ ملایا جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی یہ ساری حدیثیں ہیں حضرت الس بن مالک سے عبداللہ بن عمر وغیرہ سے اوشا راب احمد والا جس چیز نے آپ کو جمع بھائی سلاطن باہمادہ کیا یعنی آپ نے دو نمازوں کے ایک ساتھ کیوں پڑھی کہا لے اللہ مت ہو تاکہ آپ اپنی امت سے حرج کو دور کر دیں مشقت کو دور کر دیں لیکن تمام سفر میں آپ نے دو نمازوں کو نہیں جمع کیا جہاں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم کو ٹھہرنا جیسے آپ نے اکیس نماز مکے میں پڑھی آپ کو ٹھہرنا تھا تو آپ نے وہاں پر کہا یا عالم مکہ قوم سفر ہم مسافر لوگ حجت الویدا کے موقع سے اکیس نمازیں میں پڑھی آپ نے اب تک ہمیں اور آپ نے کہا کہ تم لوگ نماز مکمل کر لو آپ نے تمام نمازوں کو اس وقت پر پڑھی مینا میں آپ نے تمام نمازیں اس کے وقت پر پڑھی کہ اس لیے کہ وہاں پر پہلے سے آپ کا پروگرام ہے لیکن مصطلفہ کے اندر اور ارفات میں حالات مختلف ہیں مینا کے مقابلے میں وہاں مقصد آپ کو معلوم ہے کہ مقصد کیا ہے عرفات میں دعا کرنا اس لیے آپ نے دعا کے ساتھ اثر کو ملا لیا اور مستلفہ میں بھی آپ نے عشاء کے ساتھ کس کو ملایا مغربی کو ملایا لہٰذا راج قوم ہے ہر چھوٹی چیز پر یا معمولی چیزوں پر دو نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے جہاں محنت اور مشقت وہاں پہ جمع کرنا چاہیے عام طور سے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جلسے دس منٹ بیس منٹ کے ہوتے ہیں پندرہ منٹ کے ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے ڈیڑھ گھنٹے کے اور دو نمازوں کو لوگ جمع کرتے ہیں ابن عباس کی روایت نہیں صحابہ نے اس کو جو عمل کیا ہے وہ بارش کے موقع پر عمل کیا ہے یا ویسے حالات ہوں کہ واقعی ایک سسرا تواتر ہے کہ آپ کی بات اگر ٹوٹ جانے سے لوگوں کو برخوب ہے جیسے ابن عباس کے بارے میں آتا ہے انہوں نے تقریر کی مغرب کا وقت ہو گیا تو ایک سر کھڑا ہوا کہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور تم نماز نہیں پڑھائے گا جیسے لوگ بولتے ہیں نا. تو مغرب کی نماز مغرب کا وقت نہیں پڑھی درس پہ رہے یہاں تک کہ تھوڑا نہ وقت یعنی آیا انہوں نے مغربی پڑھی اور تو یہاں پر جو ہے بعض لوگوں نے کہا جمع سوری بحمل وہ آدمی گیا حضرت بوریرا کے پاس کس کے پاس گیا ابو حیرت رضی اللہ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح عمل تو یہ چیز ہے میرے بھائی وہ بھی انہوں نے جمع تقریب پر عمل نہیں کیا بلکہ جمع تاخیر پر عمل کیا اور بھی ویسے حالات تھے لیکن معمولی معمولی چار چیزوں پر دو نمازوں کو جو جمع کرنے کی جو عادت ساؤتھ انڈیا میں بنی ہوئی ہے بالخصوص दे दे। تو وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر اہل علم کو بیٹھنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ کر واقعی اگر اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح عباس کا معاملہ تھا اور سلسلہ ٹوٹ جانے سے آدمی بکھر جائے گا منتشر ہو جائے گا تو ٹھیک گورنر کیا ہے کہ نماز وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد جو پروگرام ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے چاہے جتنی بھی شاندار تقریر ہو چاہے جتنی بھی پُرمف تقریر ہو یا بہت سارے اے چمتکار لوگ جو چمتکار اسٹیج کے چمتکار بنے ہوئے پوری پوری رات ہنساتے ہیں اور فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں اس سے پہلے سفر میں ہوا میں یہاں سے جانے کے بعد ہوا جیسے پہلے میں ایک علاقے میں پہنچا ایک چمتکار آیا ہوا تھا اس کے انتظار میں لوگ تھے میں نے تقریر کی وہ لوگ جو پیسے لے کر تقریر کرتے ہیں پچاس ہزار ہزار اور متعین کر کے یہ رشوت میں نے علیل میں سے پوچھا ہے اس کے باوجود بھی جب اسٹیٹ پر آیا وہ اللہ میں موجود ہوں اور کے ذمہ دار موجود ہے پوری رات اس نے تقریر کی فجر کا وقت ہو گیا اور بالکل سفیدی ہو گئی ظاہر ہو گئی سورج نکلنے کے قریب ہوا اللہ اللہ مفشد اللہ فرشد احل تو گوارا میں نے دیکھا جلسے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی اور مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوئی انفرادی طور پر لوگوں نے نماز پڑھی اور ان بدنصیبوں میں میں بھی ہوں کہ مجھے بھی جماعت جس کو جماعت کرتے نہیں ملی ایسے چلو تو کہنا اصل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو لوگ پوری پوری رات تقریر کرتے ہیں اور فجر کی نماز لوگوں کی جمع کر دیتے ہیں یہ چیز بہت بڑا جرم ہے اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے یہ دو نمازوں کو جمع کرنے سے متعلق جو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دو نمازوں کو جمع کرنے سے متعلق اہل علم کو اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اور امت کو اور جواب کے اختلاف سے بچانے کے لیے ہم مسئلے پر اتفاق کرنا چاہیے میں اصل اس موضوع پہ آیا کہ آدمی لگاتار تقریر سنتا ہے تو اس کا ذہن بڑھ جاتا چاہے وہ جتنا بڑا چمتکار تقریر کرے گا. لیکن اگر بیچ میں جو نماز کا جو گیپ ہو جاتا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ سنتے ہیں تو اس کا دماغ کیا ہوتا ہے بالکل فریش ہوتا تیار ہوتا ہے کیونکہ آج کے جو ماہرین نفسیات وہ کہتے ہیں چاہے آپ جتنی اچھی بھی تقریر کرو کوئی بھی آدمی آپ کی تقریر غور سے کتنے دیر تک سن سکتا ہے نہیں نہیں بولو آگے چلو نہیں ستائیس منٹ اندازہ ہے نا تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے نا لیکن ایک انگریز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت المیدہ کے خطبے کا اندازہ لگایا تو وہ ستائیس منٹ ہوتا ہے اللہ اللہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں میں نے بعض مفسرین سے بھی سنا ہے اللہ تو یہ چیک چلو ستائیس منٹ ایک گھنٹہ تو یہ لگاتار دو دو چار چار گھنٹے جو تقریر ہوتی ہے اور عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے تو ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنے نقصانات تو میں ریاض یہ نماز میں خسر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سلم کا سنت ہے اور جمع بہین صلاحطین کا مقصد ہے لہ اللہ حریجہ ایک منت لو حریجا, حریجا امتہ امتہ امت ہو امت سے رفیہ کو ختم کیا جائے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں پر سوئی کے ناکے کے اندر سوئی کے ناکے کے اندر دھاگا گزارنے کی جہاں ضرورت پڑ جگہ ہوتی ہے دھاگا گزارنے کی جگہ جہاں ہوتی ہے اس سے وہ اونٹ کی گردن گزارنا چاہتے ہیں سمجھ بات تو اللہ تعالیٰ ایک من علم کے لیے ہمیں سومن عطا فرمائے صبح اک اللہ ہم دیکھو سب اللہ پھر تمہیں <دلال> سوال جواب کرنا چاہے معلوم ہے ایک منٹ نہیں حضرت عثمان کے بارے میں جو شیخ نے جو بتایا مینا کے بارے میں تو بالکل صحیح ہے کہ حضرت عثمان نے مینا کے اندر جو ہے قتل کیا تھا اور مینا کے اندر یہ سارے صحافت ایک تو حج حالت حج میں بھی تھے اور حالت سفر میں بھی تھے لیکن انہوں نے تعویل کی کہ میرے اہل یہاں پہ موجود ہیں حضرت عثمان کے بارے میں جو علم ہے یہ کہ صرف مینا سے متعلق ہے <تصفح> لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عام سفر میں بھی اتمام کے ساتھ نماز پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی عام سفر میں اتمان کے ساتھ نماز پڑھی اس سلسلے میں رسولت جماعت کا جو راج قول وہ یہی ہے کہ اتمام کرنا جائز ہے اگر کوئی آدمی مکمل نماز پڑھتا یا پڑھاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی لوگوں کی نماز ہو جائے گی نماز باطل نہیں ہے کہیں کہیں نئے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پر ڈر ہے کہ اگر آدمی اگر اس نے قصر کے ساتھ نماز پڑھی تو تمام کی نمازیں متاثر ہو سکتی ہیں تو بسا اوقات کہیں پر اگر وہی و سیاحت جو حضرت عثمان کے سامنے تھی تو اگر کوئی امام ہو تو اگر سفر کے اندر بھی اگر مکمل نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی حلج نہیں ہے لہذا سفر کے اندر قصر کرنا یہ سنت ہے اور یہ افضل ہے اور اللہ کی طرف سے گفٹ ہے صدا قدم اللہ ابھی عالم پر اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے اس لیے اللہ کے صدقے کو قبول کرو اس سے علما نے اس استعلق کیا کہ یہ واجب یہ واجب نہیں کیونکہ اللہ نے کہا نئی سال کلو نہ ہو نئی سالم جو ہونا میں سورہ نصا کیا اس نمبر ایک سو ایک کوئی حرض نہیں ہے لہٰذا یہ اللہ حضرت لیکن اگر کوئی وکمل نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یہ جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عام سفر میں بھی کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سفر میں بھی تھے اور حج میں بھی تھے انہوں نے مینا منتصر کیا نہیں حضرت صرف مینا کے اندر اچھا سوال کیا حضرت عثمان نے صرف مینا قصر کیا مستلفا میں اور عرفات میں نہیں کئی حدیثیں ہیں سات یا صحابہ سے میں چونکہ میرا یہ موضوع نہیں تھا اس لیے میں تفصیل نہیں اس حضرت انس بن مالک وغیرہ سے بھی روایت رواج منگوئی مغیرہ بن شعلہ سے مسا رسول اللہ صلی اللہ علی چوری البئی چور اب ہر موزے کو کہتے ہیں کپڑے کے موزے کو بھی کہتے ہیں ان ختم میں نے دیکھا لوگ سونی ہم روئی وغیرہ سے جو بنتا ہے تو جس سے بھی, ایم علی بھی اور تصاخیر ہمارا بھی وہ تصاخیر ہر وہ کمرہ جس سے گرمی حاصل ہو ساتھ یاد صحابہ ہے جیسے برمی ہے عام موزے پر بھی مسا کر سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں چبرے کے موزے کی روایت اسی صحابہ سے اس سلسلے میں کتاب نین ال دیکھیے اورحمۃ اللہ یہ اختلاف ہے لیکن اس سلسلے میں زیادہ اگر پھٹا ہو تو ہر موزے پر بھی کہتے ہیں مسا کرنے کے لیے لیکن میں نے تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے جو محسوس کیا ہے کہ اگر موزہ زیادہ پھٹا ہوا ہے تو موزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے لہذا اس موضے پر مسا کرنا چاہیے جو لگا ہو جس سے گرمی حاصل ہو اور, اور جس سے جو ہے پاؤں کا شفاف نہیں ہو شافا نہیں ہو یعنی پاؤں بالکل کھلا ہوا نظر نہیں آتا ہو بلکہ جس سے گرمی حاصل ہو مقصد یہ ہے رجن داد منسوخ اس کی تلاوت منسوخ اس کی دلیل یہی ہے وہی اللہ وہی طبقہ یہی دلی اگر مجھے اس بات کا جو خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیا تو میں لکھ دیتا یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ اس, اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی لیکن اس کا حکم اس کا حکم باقی تھا جس طرح سے رضعات معلومات سننا نسخنا بخمس سے معلومات پہلے دس ووٹ پینے پر رضاعت ثابت ہوتی تھی کسی عورت کا دس ووٹ یعنی دس بر پر دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہوتی تھی فتوفیہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وَهُن من <القرآن> حضر فرماتی مسلم شریف کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ قرآن سے تلاوت کی جاتی تلاوت کا مطلب ہے کہ اس کے احکام کی تلاوت ہوتی یعنی پانچ گھوٹ پینے سے اعتاس ثابت ہوتی ہے اس کی تلاوت منسوخ لیکن اس کا حکم باسی اسی طریقے سے الشیخ و اجازت نہیں آیا وکینت کی صحیح فتی صحیح فتینہ یہ صحیح فتن سری رہتی میرے کے نیچے جو اس میں رسم اور ابئی نکاب اور ثابت کی قیرت میں بھی یہ آج موجود ہے لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کی تناوت منسوخ ہو چکی ہے اس کا حکم باقی ہے اور اس کی دلیل حضرت عمر کی یہ بات لا اینک القائل فی کتاب اللہ اگر لوگ یہ نہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ لوگ یہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں لکھ دیتا لیکن لکھ نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ اس کی تناوت منسوخ ہو چکی یہ واضح دلیل ہے اور اللہ بھائی رات کو ان شاء اللہ ابھی میرے ذہنی بات آئی کہ اگلے دورے دنیا میں ہمارا ایک یونیفارم ہو رہا ان شاء اللہ اگلے دورے